بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الحمد والصلاة والصلاة على الحمد اللہ منتب اللہ بالکری دوستو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 کے متعلق مسلمانوں کو کما حق ہو باخبر کرنے کے لیے وہ نئے حقائق پیش کرتا ہوں آلہ! اس موضوع کا نام ہے کی انگریز پرستی اور انگریز غلامی پہلے نام ایک موضوع پیش کیا تھا اس کا نام تھا وادیوں اور دیوبندیوں کی انگریز دوستی لیکن تاریخ کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ دوستی سے اگلا مرحلہ ہے <laughs> یہ ان کے پرستار ہیں اور غلام حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے پرستار ہیں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 انتہائی تلخ حقائق ہیں ایسی باتیں پیش کرتا ہوں دنیا وابیت کا کوئی شخص ان سے فرار نہیں کر سکے گا سوائے قرار کے چارہ نہیں ہوگا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 حاقیوں کیا نام کی تبدیلی سے دھوکے مت کائیے نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہی شاہ واحد کے متعدد نام ہے تعدد اسما سے تعدد حقائق ہے جو ہے اس غلط فامی میں آپ مت پڑے دھوکے میں نہ پڑے ان لوگوں کا وجود اگر ابتدا سے تلاش کیا جائے تو ابلیس سے ملتا ہے ابلیس <shooters> <smellas> کا ویسے تو ہر ففر اور ہر بلالت ہر گمراہی کی ابتدا ابلیس سے ہے جس طرح کے ہر ہدایت اور ایمان کی بات کی ابتدا سید الانبیاء نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کو میں نے نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ ملائکہ کا وجود بعد میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بجمائے اور اجائق کے نام پہلے ہیں صوفیا محمد حسین کا اس بات پر رجما اور ابتفاق ہے اللہ اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں تو جناب ابلیس نے سیدنا آدم علیہ سلاط و کی تعظیم سے رو گردانی کی ایراض کیا جس جس اللہ تعالی کی جس اطاعت میں تعظیم نبی تھی ابلیس میں کوئی اطاعت نہیں کی حالانکہ خدا تال کی تھی اللہ تعالیٰ نے سرما آدم سجدہ کرو آدم کو حکم اللہ تعالی کا تھا لیکن اڑا وہ کس بھی تھا اس وجہ سے تو نہیں اڑا تھا کہ اللہ کا حکم ہے نہیں ابا وقت تک پڑا تکبر کہ میں اس سے اچھا ہوں خیرو من ہو والی بات اس کے اندر دی. اپنی عزت اپنی تعظیم اپنی شان کے گھومنڈ اور غرور میں وہ لانتی مبتلا تھا اور یہی بابیہ کا کام ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ اور یا کرام کے مقابلے میں اڑتے ہیں مرتے ہیں نستے ہیں کہتے ہاں. ہی ہیں ہم ہم کا عمل ہی ہے یہ کون ہوتے ہیں جن کو تم امام بناتے ہو ہم خود امام ہی ہیں ان کا دعوی اپنا وجود تسلیم کروانا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام تھے وہی امام ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم امام ہیں اور کیا چیک کریں یہی اختلاف ہے ہم کہتے ہیں یار جن کو امامت کا حق حاصل تھا وہی امام ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم چاروں اماموں کو کیا ان کے علاوہ بھی اہم کرام جو امام سفیا نوری امام افزائی جیسے ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں ان کی جو فقہ تھی جب تک تھی ہم اس کو برحق مانتے ہیں بعد میں اس کا وجود نہ رہا دیگر اماموں کی فقہ کا لیکن اما اکرام کی ہم تعظیم کرتے ہیں دل سے مانتے ہیں ان کی فقہ کو بھی برحق مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق والے کا حق مانتے ہیں جس کو امامت کا حق حاصل ہے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 تو ملادو نا کئی پھر اس کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے یہ واقعی دل سے نکلے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جتنا حدیث مبارکہ یہ میں نے سامنے کنظلم رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو پڑھی ہے میں نے ناممکن ہے کہ ان کے اندر تکوا آ جائے کیونکہ تخوے کا پہلا جزو آزم جو ہوتا ہے وہ ایمان اور ایک صحیح ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں روال جو ہوتے ہیں ہاں کی تمام پر عمارت ہال کی تمام پر عمارت جو ہے وہ صحت اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے اگر اعتقاد صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا جب اعتقاد صحیح نہ ہو تو عمل ناممکن ہے عمل کا صحیح ہونا جب عمل صحیح نہیں ہو سکتا تو تقویٰ کیسے ہوگا نہ تو اس کا مطلب یہ نکلا ان سے تقویقا سنو وہ محال ہے ان کے اندر نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اولیاء, اولیاء اکرام کبھی کسی کبھی کسی علاقے میں آپ نہیں دکھا سکتے جو باقیوں کے کو اندر کوئی ولی فائدہ ہوگا میں <laughs> <laughs> <laughs> بات کیا جو امبیا میں وراثت امبیا میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کرامات تکوینی اور کرامات جو مارفت ہوتے ہیں ان اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہیں یہ فارغ ہوتا ہوں دولت ع صرف اللہ تعالیٰ نے علیہ سمت میں رکھی ہے اچھا بات کو سمجھنا ابتدا کون سے تو ہوئی اس اس خنویر سے ہوئی یعنی اگلس سے وہ بھی تازی میں عباد اللہ کا انکاری ہوا خود کو اچھا جان کر اور یہ بھی اسی لعنت کے اندرس پر میں موجود ہے ان کا کوئی البانی ہے گفلان ہے گفلان کو وہ کہتے ہیں کون ہوتے ہیں امام ہم جوڑے ہیں تو مانو ان کی بات کیا ہے ہم دیکھو کیا کرتے ہیں سمجھ آ رہی اور زندگی ان کی دیکھ لو تو عرب کی تمام نیچری اور لازین حکومتوں کے ٹبٹو اور غلام ہیں کبھی ان کے خلاف ایک جملائن نہیں انہوں نے کہا دیش حالانکہ پتا ہے کہ سارے انگریز کے غلام میں جیسے ابھی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے جیسے میں نے دعویٰ کیا کہ یہ انگریز کے دوست انگریز پرست کے پرستار ہیں اور غلام ہیں جو عودن کے جو غلام ہیں اور پرستار ہیں بالکل اسی طرح اگر دعوے کو س... اس دعوے کو دلائل قبی براہی نے کر اگر نہ ثابت کر دوں اللہ کے وہاں سے ہوئی پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پس میں وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل پر اعتراض کیا تھا مم. بخاری مسلم سیاح کے اندر روایت موجود ہے رول خوب سیرا جس کا لقب تھا رول اس نے اعتراض کیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادل پر یہ عدل یا محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا اذا لم میں عطل جب میں عطل نہیں کروں گا تو کون عطل کر اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے تلوار لے کر یا رسول اللہ یار کو مار دیتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلح کے وقت کے ساتھ قتل سے منع فرما دیا قتل سے آپ <سؤال> نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہ محمد دعو ہو با ہو لا یا سونا محمد ہو باری مسلم وغیرہ کی بھی روایت حضرت جابر سے فرمایا عمر چھوڑ دے چھوڑ دے لوگ یہ نہ کہیں محمد اپنے صحاب کو اپنے سنگیوں کو مارتا ہے لوگوں سے براد ہے بخار لوگ تو بخار تک جب اطلاع پہنچے گی تو ان کو یہ پتا تو نہیں کہ یہ منافق ہے مرکز ہے بےمان ہے کیا ہے تو وہ سمجھیں گے محمد اپنے اصاب کو مارتا ہے لہذا نفرت پھیلے گی ایسے انتظار کرو اسلام کا اسلام کے وقت کا جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں اور پھر وقت آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد سے نکالا خیر وہ تو سیرت ابن شام سیرت ابن شام کے اندر موجود ہے جس طرح صاحب کرام نے صلی اللہ سے نکالا بہر آپ نے قتل سے جو منع کیا اس کی وجہ یہ بتائی کہ لائت اللہ سو اللہ محمد ہو محمد اپنے اصحاب کو مارتا ہے مار ڈالتا ہے کہ یہ لوگ نہ گمان کر بیٹھے یہاں اصاب نہیں ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا وہ تو کہیں گے ہمارے احساب ہیں اذاب کہتے ہیں سنگی بیلی کو یعنی وہ سمجھے کہ بیلوں کو مارتا ہے یہ میرا سنگی بیلی نہیں ہے اب وہاں پر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انہو سیاح خروج وی امتی قوم ایک روایت میں یہ ہے قوم نکلے گی اگلی روایت, روایت کے اندر آیا ہے مثل کا لفظ کدھر گیا فیوش ہے کومن مثلا ہار مفلہ ہارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کے اندر پغرانی کبیر کے حوالے عبداللہ عمر سے روایت فیوش کو یا قومن مسلح حاضہ یش الب اللہ آدا ہوں یکراون کتاب یکراؤن کتاب الاح محلہ کا تن روس و حم یا ہمارا جب رکھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا یہ شخص ہے نا مثلہ ہار اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے یقیناً نکلیں گے با. یقیناً اس جیسے اس جیسے کیا مطلب کہ کی جس طرح یہ مجھ پر دیدہ دلیری سے جرس سے بے باکی سے گستاخی سے احتراز کر رہا ہے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 اس کے ساتھ کی قوم آئے گی جن کے اندر یہی کفاس دیکھو گے یہی آستے دیکھو کہ اللہ کے دل... بندوں پر اللہ تعالیٰ کے خلیفوں پر اللہ کے نائبوں پر یہ دلیر ہوں گے گستاخ ہوں گے منہ صرف بگواس کو چھوڑ دیں گے نہیں سوچیں گے کیا کہہ رہے ہیں کہیں گے یہ سب غلط ہیں ہم صحیح ہیں گرام کو کہہ دیں گے غلط اس جیسے ہوں گے اس جیسوں سے مماثلت سے مراد جو ہے وہ شکل کی مماثلت نہیں تھی عمل کی مماثلت تھی فکر کی ممازلت تھی وہ ضرورت اور گستاخی اور باقی کی مماثلت تھی کہ جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہی ایک کا بڑا اجلیس تھا اس نے خدا پر اعتراض کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں تھی اللہ کو کہہ رہا ہے کیا تو ہے میں اس کو سجدا کروں خلکتا نیمنار و خلقتا مرتی من نار و خلق تو من تین مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا تو آگ والے کو کہتا ہے اس کو سجدا کر شیطانی دلائل اپنے گھر کے رحمان کو بتا رہا ہے رحمان کو بتا رہا ہے کہ غلط تھی بار نعمد اللہ میں صحیح ہوں تجھے تیرا حق نہیں بنتا مجھے کہنا کہ وہ بنانے والا ہے بنانے والے کو بتا رہا ہے کہ خبر ہو گئی بنا رہا یہ بتا رہا ہے اس کو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں سوچو تو صحیح کیا کر رہا ہوں آپ کو دیکھو ارے خدا کے بندو طواخوک دیکھو توافو کیسا عجیب ہے جو یہی وہی لائن اٹرائی گل لکھو اسمرا میں اس نے آپ صلی اللہ وسلم پر دیدا دریری سے اعتراض کر دیا پھر آپ صلی اللہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا نا قدل سے پرلت وجہ بیان فرما دی کس وجہ لیکن آپ نے ان کو مارنے ان کو مارنے کے لیے صاحب کرام کو ایک اشارہ دیا کہ کس وقت ان کا قتل جائز ہوگا وہ اشارہ دیا اذاق راجو خارا حاکم عبداللہ ابن عامر سے روایت کرتے ہیں مستدرک میں اور اس طرح کی آگے بھی کافی روایتیں آ رہی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اضافہ درا کیا دے حکومت سے وقت اسلامی حکومت کے خلاف خروج کریں گے مم. کیا کریں گے؟, کریں گے اسلامی حکومت کے خلاف خروج کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ دست اندازی کر کے مارنا لوگوں کو شروع کر دیں گے جب ایسا فساد اور قروج عوام کے حکومت کے خلاف بغاوت کی طرح بغاوت کریں گے اس وقت فبر بور ہو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 انہوں نے پھر خروج کیا یہ قومو و خویسرہ جیسی ایک قوم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نکلی حکومت وقت کے خلاف خروج کیا انہوں نے خروج سے خوارج بن گئے کیا بن گئے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا خوارج جو ہے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 جس کا میں نے نام رکھا ہے تاریخ فنائے <laughs> <laughs> ایسی شیطانی جماعتیں جو ہے نا شریح حکم ان کا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ کس ترجے کے مجرم ملک کا لوگ ہیں نہیں <laughs> <مجمع> جا رہی <laughs> <laughs> تو جناب باغی اور خارجی میں فرق ہے اگر <laughs> بادشاہ حق کے خلاف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 تو پھر وہ خارجی شمار ہوتے ہیں وہی وہ خارجی لوگ ہیں خوارج ہیں جو اس اعتقاد کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نکلے تھے بات کو سمجھنا ذرا صحابہ کرام کو جو ہاں پر لکھا ہے کہ خارجی وہ ہیں جو صحابہ کرام کی تقسیم کرتے ہیں ارے بھائی وہ تمام خارجیوں کی تعریف میں نہیں ہے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 کہ مسلمان یہ مشرق ہے واجب القت کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہے اور عملی طور پر قتل ان کے سمجھنا مارنا شروع کر دیا جائے سمجھے گی ہاں جی تو ایسے شخص کو خارجی قرار دیا جاتا ہے اعتمادی طور پر چاہے وہ حکومت اپنا حکومت کے خلاف قروج کرے چاہے نہ کرے سمجھ نہیں آ <کس> مسلمانوں کی تقسیم <پرخیر> کرے <Pukrie> <کس> کہ ہمارے عقیدے کے جواب سب کافر ہیں سب مشرق ہیں سب آتے لوگ ہے پھر یہ اعتقاد رکھے موقع ملے تو عمل کر کے قتل کر دے یہ خارجی ہے اس اعتقاد کی وجہ سے یہ سو اعتقاد ہے تو تقسیر صاحبہ جو ہے وہ اتفاق سے ان کو ان خارجیوں کے اندر تھی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 یہ جی اور کی صحیح پہچان اور حقیقتی یعنی ماں بل چار خاص جس کو کہتے سے یہی بنتا ہے دیکھے حضرت کے خاطمت المحت الدین ہمارے فط حنفی کے اندر روز زمین کے مسلمہ شخصیت امام شامی رحمہ اللہ سبحان اللہ پورے مختار پر جن کا حاشیہ مشہور ہے رب المختار شریف رد المختار تو آپ نے باب المرتق کے اندر در مختار کے اپنے حاشے میں باب المرتق کے اندر ایک عنوان دیا مطلب اتبائے عبد الوہاب الخوارج فی اللہ یہ جی آرم کے ہوئے ہیں بہت بڑے شام، کے شام کے امام ہوئے ہیں اور دیوبندی ان سے فتوی دیتے ہیں یعنی کتاب دنیا پوری میں مسلم ایسے کہ یعنی حد ترین کتاب شمار ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے عنوان ڈالا یہ دیکھ لیا فی اتبائے عبد الوہق عبد الوہق فی زمانہ ہمارے زمانے کے خارجی عبد الوہاب کے مدد آپ hmm. فرماتے ہیں دن مختار والوں نے کہا سم الخار امام سلا خون امام کی فرما برداری اور تاج سے نکلنے والے تین ہیں طریق و علم حکم حکم ان کو پہلے معلوم ہو چکا وہ بخار وہ جی و حکم ان کا حکم آگے رہا ہے باغیوں کا خوبارج قوم اللہ خارا جل ہے بغات کا حکم دیا یعنی کیا مطلب کہ کی قتل اس وقت ہوگا جس, جس وقت کریں گے حکمت بغات اسی وجہ سے کہا ہے باغی جب تک بولتے حکومت کے خلاف حکومت قتل کر سکتی کسی کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کوئی آگے سوائے اللہ رسول کے وہ الگ بات ہے ورنہ کسی آپ وقت کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کسی یا ہاں جب وہ خروج کریں گے بغاوت کریں گے کہیں گے ہم خوش یا نہیں مانتے ہمارے اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اس وقت اسلام وہ حکمت میں آ جاتے ہیں پھر ان پر خطرے گا میں یہی اشارہ رسول اللہ اکرم سندردارسلم سلمایا تھا سمجھ نہیں بات کیا باندھ جاؤں اپنے میں کرام کی عظمت پر تو سون عزیز سے یہ حکم نکالا اور بالکل شادہ کرام کی سیرت تجربہ سے انہیں اب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہات الاقت ایسی طاقت جس کے جسے اپنے آپ کو مطلب اپنی روک لیں دوسروں کا حملہ سے مانا ہاتھ یوکفر اللہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خارجی جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں اس کے ساتھ لکھتے ہیں علم تھا غیر فی مسمل خوارین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 تو اس وقت اتفاق سے وہی تھے تو یہ ان کو کافر کہتے تھے لہذا یہ شرط نہیں ہے لہذا آج کے بعد اگر یہ کہیں کہ ہم تو صحابہ کو کافر نہیں کہتے تو ان کے خارج خارجی ہونے میں شرط مت کرنا کیوں کے مسلمانوں کو تو مشرک کہتے ہیں اور عملی طور پر مارتے رہے جیسے آگے آ رہا ہے بال ہوا بیان اللہ ملخاراجو اللہ شہیدن علی رضی اللہ فلک پی پیم فارسیوں میں اتنا بات کفایت کر جاتی ہے یہ اللہ سمجھ بات کیا رہی اللہ. تو وہ اس کال کو خود اج لگتے دوسروں کو دبو کما با کافی زمانہ فی اتمائے عبد البہاب الین خاراجو نجلب رمین و کان هم مذہب الحابلہ لاکنسلم خالف التقاد مشرقہ یہ ہے سلمان کہ جیسا کہ واقع ہوا سمانے نا ہمارے دور میں یہ تیرویں صدی کے ابتدا میں ہوئے ہیں یہی جی مام شامل ہے ناولانا تیرہویں صدی کی ابتدا میں ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے بارہ سو بارہ سو باون میں ان کی وفات شریک ہے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 اور ہر شریف مکہ مدینہ پر غلبہ کر لیا تسلطان <تصفح> <حلون> مذہب الحنا بلا ہمبلی <تصفح> امام امام احمد بن حنبل کا مذہب چراتے تھے چراتے تھے یعنی دعویٰ کرتے تھے ظاہر رکھتے تھے ورنہ تھے نہیں <تصفح> حال کا مذہب دو چرانا ہماری <تصفح> <تصفح> بات کیا رہی، وہ چراتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں ہم لیکن ہمبلی نہیں ہے کیونکہ امام احمد بن ہمبل کا ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرک مشرق کر مسلمانوں کو مشرک لاکن لیکن ہوں تاختہ دوں لاکن نہ ہوم یہ لاکن استقار کے لیے آتا ہے کہ مذہب حنابلہ جو وہ شراط تھے تو کیا جو ان کا ایسا احتیاط تھا وہ مذہب حنابلہ کے مطابق تھا نہ کیا لیکن نہ یہ وہاں نہ کرنا د یہ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ان ہمسلم ہم ہونا کہ مسلمان صرف ہم ہیں مم. یہ لانتی سمجھتے ہیں کہ مسلمان صرف وہ ان من خالف اعتقاد ہوں مم. مم. مم. اور جو ان کے احتیاط کے مخالف ہو مم. سب مشرق ہونا مشرقین ہے اور مشرق بھی اس طرح کے وہ شمار کرتے ہیں مم. وہ کہتے ہیں ابو جال سے بھی بڑے مشرق ہیں مم. ابو جال اور کفار کو بچانا ضروری ہے ان کو مارنا فرض ہے اور ایک وہ دیکھوس تباہو کے دیکھو قتل اہل سنت ہے اور اپنے اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے مسلمانوں کے اہل سنت کا قتل جائز سمجھا اور قتل اولا ماہ ہے اور ان کے اولا ماں کا قتل اہل سنت کا اہل سنت کے اولا ماں کا قتل جائز جانا حتیٰ کا سر اللہ تعالی شو کا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شوقت اور حکومت کو دیا دیا توڑ خیر بابا بلا تو ہم غفر اب آشا کر السلین سن بارہ سو تینتیس کے اندر ان کی ایک مرتبہ حکومت وہ ترکیوں کی جنگ سے ختم ہو گئی جو مکہ مدینہ پر انہوں نے قائم کی تھی پھر لانسی انہیں برطانیہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف پھر بغاوت کی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 تو اس نے ترجمان وادیات کے اندر لکھا میرے سامنے میں آپ کے سامنے چاند حوالے عجیب و غریب رکھوں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک کی بات نہیں ہوگی تمام وادیا کی اتفاق کی بات ہوگی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی شخص غلط لگ جائے نہیں فرقے کی فرقے کے یعنی فرقے کا اجوای مسئلہ ہوگا بالکل مہرے لگی ہوں گی اتفاق ہوگا اب جناب جی نا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 اور ان کی طاقت سے ان, ان, ان, ان کے یہ جو بالکے اور یہ اطفال محدود اور عابدین ان کے پھر ان کو حکومت ثانی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے جی یہ برطانیہ کتاب ان سے بات کو سمجھو ذرا ہاں تو دی اب یہ بارہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا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 اور پرائے مکہ شریف اور جدہ تک پہنچے وہاں تک جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا رہنے لگے یہ بغیر نکاح کے ہمارے لیے حلال ہیں کیونکہ یہ ابو جال سے بھی بڑے کافر ہیں <متحدث> اور ہمارے مالوں کو حلال کر لیا اپنے آپ جہاں کوئی اگر کابے کا خلاف پکڑ کر کھڑا ہوتا تھا نا اس کو بھی یہ قتل کر دے سے. محل اس جرم میں یہ سننی ہے یہ مشرق سنیا تو مشرک ہے کیونکہ جو بابی ہے صرف وہی واقع ہے اور یاد رکھنا کہ ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے ہمارے اہل سنت کے اعتقاد میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک کسی سے قفر شری نہ ہو قفر تعبیلی کی بنا پر کسی بھی فرقے تو کافر نہیں کہا جائے گا یہ اہل سنت کے اعتقاد میں داخل ہے اس کو واجب قتل نہیں قرار دیا جائے گا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 باغ نہیں آتے تو قتل کر دے سیاست وہ قتل ہے نہ کہ وہ کوفرور ارتداد کی بنا پر قتل ہے یار بات سمجھو سیاستن کا مطلب یہ ہے کہ فساد ڈال رہا ہے لوگوں کا بیمار خراب کر رہا ہے یار تو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے اس وجہ سے کتنے کو ختم کرو جو عوام ہے ان کو نہیں مارا جائے گا پھر جو بس مذہب فرق آبادل کے جو عوام ہوتے ہیں ان کو نہیں مارتی تو مذہب جب ان کا سرگرا مار دیا جاتا ہے وہ بھی اگر باز نہ آئے باز آ گیا تو ٹھیک ہے چھوڑ دو اگر وہ باز نہیں آتا اور اپنے مذہب باطل کی تبلیغ جاری رکھتا ہے اس پر سختی یہ کی جائے گی اور پھر عوام جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا عوام کے لیے بات یہی ہے کہ وہ باتری سمجھ آ رہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں مارنے دیا تھا اس میں راز ایک یہ تھا اصل میں جب خروج کریں گے پھر مارنا سلحان کیونکہ غیر بات ہے حکومت حکومت کا فرض بنتا ہے اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو بچائے یہ جب وہ کرور بخارجی مولا علی کے دور میں وہ قتل عام شروع کیا تھا ایک مشہور صحابی حنزلہ غسیل الملائکہ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 ادھر ظلم خواہ ہے ادھر رپیا ہے وہ بھی انسانیت وہ بھی انسانی بدن کے اعتبار سے ایک نقصان رکھتا ہے کمی رکھتا ہے کہ اس کی کوک چھوٹی تھی کھا ساس تیراتون کی تصویر ہے ساس پیراتن کا مانا ہوتا ہے کوک تو کئے سیرا چھوٹی کوکھ والا وہ بھی بکھی ماری سی آئی انسان انسانی بدن کے اندر ایک عجیب سا نقص اس کے اندر موجود تھا اور پھر اس کے بعد کیسا وہ آ اس کا وہ ضرور وہ لطفیا تھا لطفیا عورت کے چھوٹا سا پانچ جو بازو جو تھا نا وہ آگے سے یعنی یہ ہاتھ نہیں تھا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 اور آپ نے فرمایا دیکھو یار اس طرح کا کچھ شخص ہے انہوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا الحمد للہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کو قتل کرے گا جن کے اندر ایسا شخص ہوگا میں نے ویسی جماعت کو قتل کر دیا سو میں بات اور اسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا قتل ان کو کرے گا اولت کو دو گروہوں میں سے جو حق حق کے زیادہ قریب ہوگا اولت کو ایفاس حق کے زیادہ اس وقت ادھر سے سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دینا سید را معاویہ اور ان دو گروہوں میں سے قتل کرنے والے اس لائن ٹولہ کو مولا علی کا گروہ تھا یہ مولا علی کا گروہ تھا تو اولت کو ایفت نے حق کی وجہ سے بڑھ پایا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 اور اتحادی خطا خطا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ایک خطاشی اس طرح کی خطا نہیں ہوتی کہ بندہ مجرم بن جائے نہیں الٹا سواب کا مستحق ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ فرمایا کہ وہ حق کے قریب ہے لیکن علی اس سے سرحان اللہ سرحان اللہ اور فرمایا جو سینب الحق ہے وہی قتل کرے گا اس کو اس گروہ کو ملی نے طرف سے قتل کیا قتل کیا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 یہ بھوک لوگ سمجھتے ہیں وہ تو بریلوی بریلوی یار امام احمد رضا بریلوی ہندوستان میں نام مشہور ہے عرب کے اندر تو جانتا ہی نہیں تھا ادھر تو اہل سنت اور ہم بھی اہل سنتی ہی ہیں بریلوی کیا ہوتا ہے ہمارے سنت ہے امام احمد رضا نے ہمارے عالیہ سنت کے حقائق حقہ کی صحیح ترجمانی کی ہے اس وجہ سے ہم رضوی رضوی مطلب ہے جو ہے نا وہ بریلوی کہنا شروع لیکن یہ میں <سلام> سمجھتا ہوں یہ کی, کی, کی, کی, एक ऐसी गलती है जो गैर शोरी गैर राजी तौर पर है, है, है गलती कहना नहीं चाहे क्योंकि रेलवे से हम हो गए हमारा तो दायरा बहुत वसी है हमारा वजब सब हम अह सुनत है सुनत हमारी जमात है हमारी पहचान ये है اب آپ اپنے اس میں آ جائیں گے جہاں تک کبھی ریلوے کا نام نہیں پہنچا سبحان اللہ جب تک ریلوے کا نام نہیں پہنچا عالیہ سنت و جماعت کی بات کرو گے تو تمام ہم بیاہ سند میں جاتے ہیں مولیا ملائکہ بلکہ میں تو کہتا ہوں ملائکا ملائکہ علیہ سنت میں جاتے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب سے پہلے فرشتے جھک پڑے فرشتے جھک پڑے اور یہ مور لگا دی انہوں نے خجال جس کی تو منوائے گا آپ مانیں سبحان اللہ ہم تکبر والے نہیں ہیں ہم والے نہیں ہیں جس کو تو منوائے گا سمجھ آ رہی سبحان اللہ تو بھائی بات یہ ہے کہ آل سنت جماعت یہ ہمارا نام ہے صحیح رسول احکام صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب احرام سے یہی چلا آ رہا اچھا تو کون سی بات <تصفح> میں کر رہا تھا ہاں یہ امام شامر ہے مول अलावा, तो मैं हाँ बात यह कर रहा था कि यह ना समझना लोग ये समझता है कि यार जिहायों के खिलाफ बरेलवी है अरे में तो इधर पैदा हो रहा है ये अरब वाले इमाम ये देख लो बारह सौ बावन बारह सौ बावन में امام اہل سنت کی وفات ان کے بعد بہت بعد ہے امام سنت کی وفات امام شامی کے بہت بعد ہے 1340 سو کو ان کی وفات ہے ان کی وفات کا بارہ سو کتنا عرصہ پہلے کے لیے امام احمد رضا سے بتائیں یعنی ان کی اچھا یعنی محمد رضا ان کی وفات کے بعد پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو بریلوی مذہب پہنچ گیا جی بریلوی مذہب بریلوی نہیں پہنچا ہاں مذہب پہنچا تھا ان کو کوئی بریلوی مذہب جس سے مذہب آپ رہا تھا وہ ان کے بعد بریلوی کو نہیں پہنچا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 مالکی شافعی ہم یہ جی سب لوگوں پر ہیں سمجھ آج بھی ہیں یہ <taps> مالکی کی مذہب کے امام ہیں اور ان کی جو آ, میرے خیال میں رات میں پڑھ تھا بارہ سو اور کچھ کو بارہ سو پندرہ یا سولہ کو ان کی وفات ہے امام احمد شاوی مالکی کی یہ جلال پر جو انہوں نے ہاشپے لکھا ہے انہوں نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا شروع شروع میں سورہ سے آیت مبارکہ کے ساتھ امام صاحب مالکی رحمہ اللہ مالکی مذہب کے عرب کے وہ یہ بھی امام احمد رضا کی پیدائش سے پہلے مبارک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 بعض حضرات ایمہ علماء علامہ فرماتے ہیں مفسرین کہ کے یہ آیت اتری حید خوارج خارجیوں کے حق میں خارجیوں کے متعلق الینا یہ سننا جو کتاب و سنت کے معنی کو بدلتے ہیں وہ ایک تحلون و بغال اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے خونوں کو اور مالوں کو حلال سمجھتے ہیں آگے وہی بات مم. مم. وہ فرق کیا بتایا تھا انہوں نے کہ تخیر مسلمین ہم <سلام> مسلمان ہیں باقی ہمارے علاوہ سب کافر ہے اور پھر یہ ہے کہ بھائی واجب القتل ہے ان کا خون ہمارے لیے حلال ہمارے لیے حلال خلی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ اب مشاہدے میں آیا فی نوائر ان خارجیوں جیسے لوگوں میں وہ کون ہیں جی آج ارد الحجاد وہ حجاز مکہ مدینہ شریف کے علاقے کو کہتے ہیں حجاز کی سرزمین پر یہ ایک فرقہ پیدا ہوا یو قال ان کو کیا کہا جاتا ہے یا سب ہم آنا چھ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہے ہم حق پر ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں اللہ ع ہم کام کو خبردار سن لو یہی جھوٹے کوئی حق پر نہیں ہے یہ باطل والے استام شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا یہ اس کے مغلوب بندے بن گئے تھے ذکر ان کو اللہ کا ذکر اس نے بھلا دیا دین بھلا دیا جو حق تھا اتباع تھی بزرگوں کی وہ سب ختم کروا دی ان سے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 بریلویوں تک ان کی باتیں پہنچی ہیں بریلویوں کی باتیں ان تک نہیں پہنچی ان کی باتیں پہنچی ہیں ہلا ان حضب شہصان ہے مل خاص خاص سہرون خبردار شہصان کا گرو ہمیشہ گھاٹے میں اور باقی لانچی ہمیشہ ہی گاٹے میں جہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے ننانوے کا گھاٹا آ جاتا ہے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 وضاحت کر بھی یہ امام صاحب جو اسامی ہیں امام ایک شامی رحمۃ اللہ ان سے بھی آپ کو اچھا اسی کے متعلق ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں ایک ایسی عجیب بات ہے کہ اسی کو اب کہ وہاں پر واقعی کو تسلط کا جو جی کتابیں وہی چھاپ رہے ہیں تو وہ ایسے خبیس لوگ ہیں وہاں پر چار طبقے کتابیں چھاپ رہے ہیں ارب تسلط بھی انہیں کا ہے ایک یہودی ایک عیسائی ایک واقعی ایک شیعہ انہیں لوگوں کا تسلط ہے وہی کتابیں چھاپ رہے ہیں شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ یہاں سے کچھ سنی مذہب رکھنے والا کتاب شائع کر رہا ہو اس وجہ سے جو ہر رکھوں نا کتاب سن رہا ہے کام ہے کتاب و سنت کے معنی الفاظ بدل دیتے ہیں جی تو انہوں نے وہاں پر یہ تبدیلی کہا ایسا جناب بھاوا بول رکھا ہے کیا بیان کو ایمان سے ہوئے, ہوئے, ہوئے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں میں کیا کیا ظلم و ستم کے دکھاؤں حدی سے نکال دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں ہاں عبارتیں کی باتیں اُن دیتے ہیں جی یہی جو عبارت ہے سای شریف کی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاپا بہت پرانا مصری بیروتی کدھر ہے بیروتی ہے بیروت لبنان پھر جناب جی انہوں نے کیا کیا یہ ہاں یہ چھاپا ہے دار القطب علم کا یہ بھی پرانا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ دیکھ لو اپنا ہے نا اس میں اسی آش میں فوٹو کاپی میں نے کروا کے مختلف دار القطب علمیا والے کے اندر بھی ہے یہ اچھا پھر یہ ہے جناب جی نا یہ کس کا ہے ہاں ایک سنجید تھا دارالجھیل بیروت کا یہ فضیل اب علی محمد ابا اچھا سر یہ اس کی تحقیق ہے اس کے اوپر امام شاعی کے اوپر لکھی وہ بارہ سو اکتالیس ہے جی وفاق بارہ سو اکتالیس اچھا والے بیروت یہ لکھا اس پر کیا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 <سؤال> اللہ تعالی معافی دے کیا کیا یعنی اور بے وہ خارجیت کی بو جو ہے نا پتا نہیں کہاں تک کہاں تک پھیلی جناب بندو جو ہے اس نے کتنا لوگوں کو متاثر کیا ابن تعمیر کے پاس بھی وہی خارجیت رہی ہے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کا یار اجتہادی مسائل کے اندر تقریر کا پہل تھا اتحادی مسائل میں ظلم تو یہ ہے وہ مردود کپی مسائل کے اندر ہوتی ہے ضروری کفی ضروری ہوگی خالی کبھی بھی نہ ہو ضروری مسائل کے اندر جا کر ہوتی ہے جو ضروریات دن سے بن جاتے ہیں جن کو ہم خاص بند جاتے ہیں وہاں پر جا کر ہوتی ہے <تصفی> یا پھر وہ ان تمام اصولوں کو بالا ہے رکھ کر وہ اپنی سر زوری اور سینہ زوری اور جو نا وہ آ, آ, چوری سینہ زوری کے طور پر وہ کیا کہتا تھا وہ کہتا ہے یہ سب مجھے لگتا اسی مردود کے فتحوں پر ان خدیشوں نے بنیاد قائم کی اور وہ اپنے آپ کو عملی کہتا تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو عملی کرتے تھے وہاں پر کہنے لگے ہم تو عملی ہیں اور عجیب بات یہ ہے یار کہ عجیب بات ہے کہ ان لائنوں کو جب درست ہوئی کہیں سے تو فورن کی طرح رنگ بدل گیا ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں اندازہ لگاؤ جس کے فتووں پر جس کی تحریر پر لاکھوں مسلمان پہ پیک چلے گئے شہید ہو گئے اس پہ لوٹی گئی سب کچھ ہوا عرب کے اندر اور یہ خنزیر حکومت وادیوں کی سوڑوں کی سعودیہ میں قائم ہوئی اور پھر وہاں اور لاکھوں میں قائم ہوئی حضرت جی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 اختیار کے اندر میرے خال میں امام تخیص اس نے لکھا کہ یہ اس کا کام ہے اور جتنے مرتبہ جب پکڑا گیا گر گر کی طرح رنگ بدل جاتا ہے جو پہلے دعوی کرتا اس کو اور بدل جاتا ہے اسی طرح کا رویہ ان کا اور تازہ ترین بات کیا ہے تازہ ترین ہے کہ علاوہ سب کو مشرق کافر تاکہ اپنے بڑوں کو بھی یہ کہہ جاتے ہیں کی مات ماری ہوتی ہے طالب الشیدان طالب الرحمان راول پنڈی کا بڑا میری بات ہوئی ہوئیسر بابو کا میرے پاس بڑی پڑی ہے تو اس کے اندر میں نے پوچھا شاہ ابلی اللہ محبد میں نے کہا جی بہادر الوجود کا احتقاد نظریہ جو ہے رکھنے والا چٹا صاحب کافر ہے مشرق ہے میں نے کہا جی شاہ بلی اللہ صاحب اور ان کے تمام بیٹے جو ہیں وہ یہی احتقاد رکھتے تھے واض الوجود وجود کا نظریہ رکھتے تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مکتوب ال... المکان مکتوب المادنی شاہ بلی اللہ دیر محدود اللہ کے میرے پاس ہے عربی کے اندر پر. پھر م... ان کے بیٹے شاہ ربی الدین محدود دیر برحم اللہ کا شاہل جو ملا غلام یا بہاری کے ربی میں انہوں نے لکھا تھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے وہ واضح الوجود کے اس بات پر ہے شاہ ابد العزی محدود علی فتاحے کے اندر موجود ہے فتاف عزیزیہ شریف کے اندر بات ادھر ہمارا ماں بل موجود ہی ہے بالکل براہ کا یہ نظریہ فلان پلان پھر سب اسی طرح سب کے ساتھ قائل ہیں تو وہ کہنا یہ سب مسرت ہے وہ وہی کبھی سکی بات ہے مسلم باقی سب مسرت ہے وہ ہمارے آدھی سے میں بھی آ اور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 جس طرح کے سکولی ہے نا سکولی پرشتار اور غلام ہیں دوست کی یا قدر ہوتی ہے دوست کی دوست قدر کرتا ہے یہ لاسٹی انگریز جو ہے وہ ان سکولیوں کو ان واپیوں کو وہ تو چاچ... کتے برابر بھی نہیں سمجھتے اسے سمجھتے ہیں جب کتے برابر نہیں سمجھتے تو معلوم ہوا یہ ان کے غلام اور ٹچ ہوئے ہیں یار اس کو دوست نہ کار کرو پاکستان کو امریکہ برطانیہ کا دوست مست کہنا یار ایمان سے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ تہمت ہے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 جس کا کان پکڑ کر کراں کام کروایا جاتا ہے اس کو دوست نہیں کہتے اس کو غلام <ہے> ہوتا ہے <laughs> وہ کیا ہوتا ہے تو وہ کان پکڑ کر بات کام کروا لیتے اسی وجہ سے دیکھا ہے آپ کے سامنے امریکہ والوں نے دعوی لگایا لشکر طیبہ نام تھا اس سے جماعت دعویٰ ہو گیا تو کان کر کروا لیا نا بات نہیں سمجھ آئی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 ساری. اگر کافر کے کہنے پر تم نے کہ نام بدل لیا یا کافر کے ڈر سے بدلا یا کافر کے امر سے بدلا تو دونوں باتیں شرک ہے وہ نہیں ہو تم تو کہتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کا امر شرک ہے امریکہ اور کہنے سے تم نے نام بدل لیا یا ان کے ڈر سے بدل لیا کیا توحید والے وہی وہ ہوتے ہیں جو کافروں سے ڈرتے ہیں پھر اور پھر وہ بھی مجاہد مجاہد تو ویسے نہیں ڈرتا یہ تو وہی بات ہے جو میں نے وہ ہٹ پانچ منٹ فراہم گئے بابا جی شیخ صاحب داد سے کون سی جماعت والے تھے حرقت مجاہدین والے پتہ نہیں کون تھے وہ چندہ کر رہے تھے ادھر سے گانے چل رہے تھے کیبن پر فوٹو ہندوؤں کی رکھی ہوئی تھی کجروں کی تو میں ہم آٹھ دس ساتھی گئے ہوئے تھے وہ اعلان وغیرہ چندے کے لیے کر رہے تھے میں نے کہا یار ماشاء اللہ یاد کر ہاں ہاں ادھر اتنے ایسے لوٹے جا رہے ہیں فلان میں نے کہا یار ایسا کرو یہ سامنے نہ کیبن پر ہندووں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کم از کم اپنے گھر سے یہ تو نکال لو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 بے جان فوٹو لگی ہوئی ہے بغیرت کا بچہ وہ گھر سے نہیں نکال سکتا اور ادھر جا کر تو لڑ رہا ہے وہ پنگے لے رہا ہے لڑ نہیں رہا وہ پنگے لے کر مسلمانوں کو لڑاتے خراب کراتا ہے برواتا ہے بغیرت سمجھے تو مسلمانوں کو مروا رہا ہے اس کو امریکہ کے اشارے سارا کے اور ان کی حکومتوں کے اشارے خیر اگلا مسئلہ جو ہے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 دوسرا حصے بھی طرح آتا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 کہلواتے ان کو غیر مقلف بھی کرتے دوسرا وہ ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم امام اعظم حنیفہ کی تکلیف میں ہیں ہم اماموں کو ماننے والے ہیں وہ عقیدے میں دیوبند وہاں بھی ہیں اور ان کا نام دیوبندی ہے ایک ہی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں باقی وہ سب اتفاق رکھتے ہیں تقلید کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں ہم تقریب کرتے ہیں وہ کہتے ہم نہیں کرتے جو بندی کا احتیاط کرتے ہیں اہل حدیث کا احتیاط صرف ایک مسئلے میں اختلاف ہے باقی سب میں اعتقادیات جتنے ہیں ان میں جو متفق لوگ ہیں شاد و ناگری کسی بات میں جا کر اختلاف کرتے ہوں محمد بن عبد جس کا ابھی میں نے عرب کا وہ نجدی بڑا جس نے وابیت کی یعنی اپنے دور میں ابن تعمیہ کے بعد داغ بیل ڈالی بنیاد رکھی شروع کیا لوگوں میں پھیلایا اس کے لیے جنگ کتال کیا لوگ مسلمانوں کو مارا وہ محمد بن عبد جو شخص تھا نا اس کی تعریف اور اس کے ساتھ حسن اتخاص میں سارے تھے دیے دیو بندیوں کا رشید احمد گنگوئی اور کدھر گیا ہوا آخر نو آخر میں تینوں لیا بتاو رشید یا ادھر واؤ پیچھے پڑا نہیں یا الماری درمیان والی الماری ویکو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 جو بندیوں کے بڑے اکابر جن کو شمار کیا جاتے وہ یہ ہی ہیں وہ یہی ہیں لوس بھی ہے رشید گنگو ہے اشرف خان ہے خلیل امبید ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے اکابر اربا با ہیں چار بہت بل... ان کے بڑے شمار ہوتے ہیں باقی کچھ اچھی نترچیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس <سؤال> <سؤال> نے اپنی کتاب خطب الرشاف جن کا شمار ہوتا ہے رشید گنگول اس نے صاف ہتاو رشیدیا کے اندر لکھا جب اس سے پوچھا گیا محمد بن عبد الوہب کا ایسا اس نے کہا وہ اچھا آدمی تھا اور اس کے عقائد اچھے تھے آدمی بھی اچھا تھا اچھے تھے عقائد بھی یہ کہا چلو کہہ دیتا آدمی اچھا تھا جی کسی حوالے سے جب عقائد اچھے تھے تو اب تو کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں رہی دیشن. اب تو کوئی مانا نہیں تو ہو سکتا ہو جب عقائد کو اچھا کہہ دیا تو ختم ایک آدمی کہتا جی فلاں اچھا ہے بار سے مثلاً ملنسار ہے مال دیتا ہے جیسے ہاتھ تائی کی ثقافت کے حوالے سے تعریف کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے حالانکہ وہ کافر تھا تو کسی ایک جزوی حوالے سے کسی کی تعریف اچھائی کی اس کی کی جا سکتی ہے لیکن جب یہ سراہت ہو جائے کہ میں اس کے عقائد کو اچھا سمجھتا ہوں اس کو مطلب یہ نکلا کہ جو اس کا ہم رشید گنگوئی یہ کہہ رہا ہے فتح رشید یا اندر کہ وہ اچھا تھا اس کے عقائد اچھے تھے اب بات کو سمجھنا ذرا اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہمسی ہیں فتوا شامی خنفیوں کا بہت بار فتوا اور کتاب دنیا بھر کی تاکہ کی کتاب سے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لکھ رہے ہیں عبد کا نام لکھ کر محمد عبد الوہاب کا تو وہ اور اس کے تاب سب خارجی لوگ ہیں بے شک یا انہوں نے کہا خارج خارجی لوگ جیش جیش انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے عقائد غلط ہے گمراہ کون اقائد ہے عال سنت کے مخالف ہیں عالِ سنت اور قائد کے خلاف ہیں صحابہ کے قائد کے خلاف لوگ ہیں جی یہ لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے قائد اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ بھی دھوکہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تکلیف کرتے ہیں امام صاحب کی امام صاحب کی فقہ کے مطابق تو تاقیق شدہ بات ہوئی کہ جو دوسروں کو مسلمانوں مسلمانوں کو مشرق کہتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس بنا پر ان کو واجب القتل قتل سمجھتے ہیں تو وہی خارجی ہیں وہ تو ساتھ بھروا گئے تھے کانسی والے کر کے بتا گئے مادری سمجھ آ رہی اگر مالکی فقہ والے ہیں وہ بھی کہا گئے اسی طرح شافعی فقہ والوں کی کتابیں بھی پڑی ہیں جب یہ بلکہ حنابلا کے اپنے یعنی حمبلی حضرات جب ان کے خلی عقائد پر متطلع ہوئے تو انہوں نے بھی فرحت کا اظہار کیا ہاں بلکہ یہ جو محمد بن عبدالحاب تھا نا اس کے بھائی تھے اس کے بھائی تھے شاید سلمان تھے ان کی کتاب میرے پاس پڑی ہے سبحان اللہ کردمی لال تھے اور بھائی تھے سکھے بھائی تھے انہوں نے خلاف کتاب لکھی ہے میرے پاس موجود ہے بات کی آ رہی سبحان اللہ دل ہے بازار میں مترجم بھی آ ہے وہ ہاں اصل عربی میں لیکن یہ لکھ رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں ان کو کتاب نہیں ملی یار کیا چکر ہے ڈوگ مرنے میں آخر میں ایسے یا پر آپ باقی نے کتابیں دیکھو یا ادھر الماری درمیان لفافے یہ دو اس سے یعنی دو دھڑے غیر مقل اصل مقصود اور خنزیروں کا کیا تھا کہ فنسا ہو. کون پنسا سنیوں سنؤ کو کوئی تقلید سے بھاگا پھنسے گا کوئی تقلید میں آیا پنسے گا جس طرح پھنستے ہیں یہ فتوا رشیدیا جو بندیوں کا جو یہ فتح رشید گنگوئی حکمل شاد جناب اکوڑا خٹک نشہرا سے یہ اب نیا چھاپا انہوں نے نکالا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی جناب سمجھ نہیں آئی بھائی اسماعیل اور کتاب تقویت وغیرہ میں کروں گا یہ بھی دیکھ لیں آپ میں رکھنا ادھر گیا وہابیوں کا قائد دو سو بیاسی سفر کتنا دو سو وادیوں کے مسالے پہلے وہاں بھی مذہب یہ کون فرقہ ہے مردود ہے یا مقبول اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق سنت ہیں مخالف کسی امام کی تکلیف کرتے ہیں یا نہیں جمع اس وقت اور ان اطراف میں وہاں بھی سنت اور دیندار کو کہتے ہیں اللہ ٹھیک یہ نا وادیوں اچھا وہ جو ہے گیا وہ پہلی پہلے اس سمے تین سو ستائیس تین سو ستائیس اور ستائیس سوال عبد الوہب نزدیک کیسے کر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 سنا ہے کہ لوگ مذہب عملی رکھتا تھا عامل بل حدیث یہ سب بدعت و شرک سے روکتا تھا <متحدت> یعنی اس کا جو مسئلہ تھا بدعات وغیرہ شرک کے متعلق وہ ٹھیک تھا اور وہ روکتا تھا صحیح تھا تو مذہب کو صحیح کہہ رہا ہے نا بات نہیں سمجھ آئے گا اچھا سوال آگے پھر پوچھا وہ آگے کون لوگ ہیں عبد الباب <متحدت> نجدی کا کیا فیصدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا اور آہل نزدیک کا قائد میں اور سنی خنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے جواب آپ محمد عبد الوہاں کے مقتدیوں کو وہاں بھی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ سمنا یہ جو میں نے لفظ کہا تھا ان کے عقائد خفیش کیا کہتے ہیں تقریب ہم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 فلاں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہی بھارت بارت مختار والی کر کے یہ کہتا ہے ہمارے نزدیک وہی حکم ہے انور شاہ نے یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ راجلن بنکانہ سن لیجیے جن کی یہ پیروی کرتے ہیں کیا ایک شاید کہہ رہا ہے ان کا شخص تھا اور الم <تصال> اللہ محمد ربد الماغ تھا دل کفر لوگوں کو کافر کہنے میں جلد باز تھا حاضل بادی اللہ اور حق بنتا ہے کہ ایسا آدمی جو بیدار دل ہو پختہ ہو اور وہ جو ہے قر اسباب کفر کو جانتا ہو وہی لوگوں کی تکفیر کے متعلق کلام کرے تو دوسرا نہ کرے یعنی اس نے جو کلام کی وہ غلط کی یعنی ورشا کشمیری کی فیض الباری خلا کے حوالے سے پھر آگے خرید امبیٹوی نے کہا لوقن آفی ہم معافی ٹھیک ہے نا اب سمجھنا بات یہ وہابیوں کے عقائد عمدہ اس کو کہتے چال بازی اب دیکھو میں چال بازی ان کی تمہیں دکھاتا ہوں عجیب و غریب امام سے بتانا یہ دو بندی لوگ جو ہے امام احمد رضا بریلوی رزاب سنیوں کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں بزاچی مشرق واجب القاتل پتہ نہیں کیا کیا ان کے فتوے ہیں جی کہ ان کا رسالہ چھپا نکلا ہے وہ نام ہے اس کا تاریخ ہے اپنا سب سال روح داد سالہ رو روہے دان تھے دا جشن سب سالا دیوبند اس کا جاب تھا جاب دیوبندی ہوا ہے اس میں نکل سو سال کے بعد سو سال پورا ہونے پر جب دار دیوبند میں جلسہ ہوا بہت بڑا عالمی جلسہ ان کیا وہ سب سال یعنی سو سال کے بعد انہوں نے جشن کیا کہ ہم سو سال صدی گزر بھی ہم کامیاب ہیں اس کامیابی کے اندر انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے کے اندر اندرا گاندھی وغیرہ سب کو بلایا تھا ساری تصویریں بھی موجود ہیں اس سے بھی میں آپ کو حوالہ پیش کروں وہ بھی پیش کرنا بھائی ادھر ہیں اس کے اندر بتانے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بند کے مولویوں کا قافلہ ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے جاتے ہوئے دکھایا گیا تصویر کے اندر اور سات کتے بونک رہے ہیں کتوں کی تصویر دی گئی یعنی یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ درویش کو قرار لو گئے اور یہ ان کے خلاف بولنے والے جو سب کتے ہیں کتے بانگتے رہتے ہیں درویش چلتے رہتے ہیں یہ تصویر انہوں نے دی اچھا. امام احمد اشہاب ثاقب اشہاب ثاقب حسین احمد مدنی وہ جن کے جس کے خلاف علامہ اقبال نے بند لکھا تھا زیدے و بند حسین احمدنی زیب اللہ جبیس حجم ہنوز نانک رموزی دی ورنہ دی دیوبند حسین احمدی چلا جبیس فروت برسر ممبر کے ملک بے خبر کے مقام محمد اربی بہ مستفا بسا کے بہ ن رسیدی تمام بول حبیسی یہ مصر اقبال کے حسین احمد مدنی کے خلاف لکھے انہوں نے پہل کا مچا دیا دنیا کے اندر اقبال کا ایک نام تھا اور اتنا سخت گلی بات کہ دیو بندیوں کو جو یہ کہنا کہ یہ جی عجمیر لوگ ابھی تک دین کا راز نہیں جاتے ورنہ کیسی عجیب بات ہے کہ دیوبند مدرسہ دین کا ہے اور حسین احمد یہ راگ الاپ رہا ہے یہ راگ الاپ رہا ہے یہ اعلان اور نعرہ کا لگا رہا ہے کہ جناب دین جو ہے وہ قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے جی دیوبند حسین احمد دیوبند سے حسین احمد جیسا اتنا گبراہ کرنے والا بندہ یہ جی نکل رہا ہے یہ کیسا دین کا مدرسہ ہے جی دیوبند حسین احمد استال کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس اور دن اور ان کا تاریخی تاریخ رقم کرنے والا نیا یعنی غور کا جو اٹھ رہا ہے وہ آیا تھا اور جہاں اشرفیہ کا سازن تھا یہ بلال اشرف کا ساتھی تھا اس نے کہا صاحب آپ کے پاس اس کا نام رضا علی رضا نے کہا رضا کا صرف علی نام تھا اس کا وہ آیا تو اس نے یعنی کون سی بات میں کر رہا تھا علامہ اقبال کے بارے میں صاحب دوڑاتا صرف آپ کو بتانے کے لیے جب اس نے کہا نا بالا شیال کوٹی کے متعلق بھی آپ سے بات ہوگی میں نے کہا وہ ہاتھ ملا نہ پیش آپ جائے تیرا سیدھا پستول جو ہے نا یا سیدھا پستان کا ہاتھ میں لا سکتا میرے بزرگ کی توہین کی جو میرا مندو ہے تم نے کر کے کھڑے رہے گا بہت بڑا نام بار ان کا ماحول بھی تھا موٹا تھا بتا پتا نہیں کتنا اس نے ڈگری کی ہوئی تھی وہاں فاضل مدرس بھی رہا تو اور مدرسوں میں بڑھا کرا اور چودھری سب کا بھی اس کے ساتھ تھا جن چار اور آدمی تاریخ ہے پوری ہاں تاریخ دیوبند کو آسر اور ترتیب دینا چاہتا ہے تدرین کرنا چاہتا ہے اس کی جو تاریخ چلا رکھی ہے اس نے تو ایسا آپ کر کے میں نے کاپی چارٹ دیا نہیں ملا ایسے ضرور چلا گیا کو کیوں آگ لگتی ہے اس بات سے آخری کمال کا فکر ہے یار بمفی کہتے اور دیوبندی ملا بمستفیٰ میرا ساخرا کے دی ہماؤ یہ وطن وطن کو چھوڑ مستفیٰ کا غلام بن مستفیٰ کے ساتھ رشمت قائم کر کے جو مستعفی کا مسلمان ہے اس کو کہو ہماری قوم ہے جو نہیں ہے اس کو کہو ہماری قوم میں نہیں ہے چاہے وہ ہندوستان کا ہے چاہے باہر کا ہے ہاں تو بے مصطفیٰ مصطفیٰ بھی سے راف کے دی ہم اس کے سراسبین نبی کی ذات ہے گر بابو رسیدی اگر آپ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا تو تم پکے ابو لا گوشت تمام بولا حبیست بولاحب کا لقب دیا ان کو کہ تم پکے بولا گو <laughs> اگر اسی نظریے پر رہتے ہو جو تمہارا نظریہ ہے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 ہٹانے والا زب میں نے ایک کافی تازہ جمع سرکار ہیں جو بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تو دست نگر نہیں بنایا میں نے بنایا ہے اس وجہ سے کہ چلو کسی کا ہاتھ نہیں دیکھے ہاتھ نہیں دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اپنا پیچھے بھی دکھاتے رہے لوگوں کا پیچھے بھی دیکھتے اپنی عزت لٹواتے ہیں لوگوں کی میں نے ان کو دست نگر نہیں بنایا ملا نہیں بنایا لکھ آدمی کی بات حیات غزالیہ زماعت کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بھائی انگلش پڑھائی ہے میں نے دست نگر مولوی نہیں بنایا میں نے کہا اس کبیر سے پوچھو وہ کبیروم جو تم نے ملتان میں بنا رکھا ہے لوگوں کے بچوں کو بھوکھا کنگلا اور دست نگر بنا رہا ہے اپنوں کو نہیں بناتا سکتا پھر لوگوں کو کیوں غلط طرح دے رہا ہے یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا مومن وہ ہے آپ نے فرمایا اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کر یہ ایمان کی نشانی ہے ایسی عجیب بات ہے کہتا ہے دست نگر بنتے ہیں یعنی کیا کنگلے سے ہیں میں کیا, کیا کیا تمہاری بات بیان کریں کیا, کیا تمہارے ظلم بیان کریں خیر تم بھی با کے एش एش एش एش आ. आ. اب بات کو سمجھنا ذرا خیر پر تو میں تبصرہ دوں گا اسی پر ہی وقت لگ جائے اس بات پر میں تبصرہ کروں خدا کی او ہو ہو ہو, ہو ہو ہو سب شرک تم اسی اسی, اسی اسی کے اندر شرک دیکھو اسی کے اندر کفر دیکھو اسی کے اندر تمام دگا بازی دیکھو پتہ نہیں کیا کچھ مناسب دیکھو سب کچھ اسی جی ایک بات سے نکال کر پیرل ہوگا شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں بات آئے اور پھر بات کا کے چوبر نہ نکلے ہاں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 اور قدمی کہتا ہے دین میں کھیرا بن جائے جو چوبی کھا جائے اس کی نسل کو ساری کھائی گئی نہیں کھائی گئی کھائی گئی تو بات یہ کر رہا تھا بھائی کہ دیو بندی جانا ان کی دگا بازی دیکھو منافقہ داجل فرق امام احمد رضا کو شیاب الصاق کے اندر وہی حسین احمد مدنی جگہ جگہ دجال کب تری کیا کہتا ہے خاص کر اعظم دجال دجال کے بغیر تو بولتا ہی نہیں ہے نا شیاب الصاق کے اندر پڑی ہے بازار سے ملتی ہے یار اردو میں ہے حسین احمد مدنی کی تصنیف ہے تمام جو بندیوں کی موہرے ہیں اس پر بڑوں چھوٹوں سب کی لیکن عجیب بات یہ دیکھو منافق کیا ہوتا ہے وہ گرکٹ کی طرح ہر رنگ بدل جاتا ہے موقع پرست ہوتا ہے یہ ہے کتاب خطبات حکیم الاسلام خطبات حکیم الاسلام اسلام, اسلام, اسلام یہ حکیم الاسلام کس کو کہتے ہیں ان کا مدرسہ دیوبند کا متمل ہوا ہے ساری طیب قاسمی یہ <تصفح> قاسم نانوتری جو مدرسہ دیوبند بنانے والا تھا جو اس کا پوتا ہے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 सातवा जल्द चौथी हिस्सा सातवा सफा दो सही दो सही बरेलवी आलम की तोहिन भी दुरुस्त नहीं कुम है बरेलवी आलम की तोहिन भी दुरुस्त नहीं।, नहीं आगे सुनिए अब मौलाना अहमद रजा खान साहब है हम मौलाना हो गए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 کہ جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت سمجھنا رہتی ہے کہ آس میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں آتا تو آپ مسکراہ پڑے کہا نیت اچھا ثواب ملے گا یا اشرف السوانے کے اندر یہ مجذوب ہے ہو سکتا ہے یہ بات بھی مجلوبی کی حالت میں آپ نے کہہ دی ہوگی خیر خواجہ عزیز الرحل مجلوب صاحب نے یا کسی اور نے یہ لفظ اشرف خانوی کے سامنے کہا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 نکال نکال چل سے دکھ بہت ڈانٹا ڈپٹا آگے سنو یہ اشرف سالمی کی بات تھی ایک طرف کیا شیاب اسکرب میں تجال تجال چل رہا ہے اور ایک طرف واحد کا لفظ جو ہے مولانا کا لقب نہیں دیا اور واحد کا لبز بول دیا کہ جی احمد رضا کہتا ہے بس اتنے پر ہی حضرت بگڑ جی جی گئے اور بگڑے بگڑ جانے ہاں حضرت آگے کیا کہتے ہیں بہرحال ہم تو اس طرح یہ اب کاری حکیم الاسلام اس بات حکیم الاسلام اب حکیم الاسلام مدرسہ دیوبند کے بانی کاسم مہنوتری کا پوتا حضرت کہہ رہا ہے کہ ہم اس طریق پر ہیں کہ قتل قطع ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے کافر فافک کہنا تو بڑی چیز ہے تمہارا نہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے نسل حل کریم وہ ہماری اللہ ان کی نسل ان کی جڑ جڑ ختم کرگا لگا تن اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے کرنا کتحل ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے جائز نہیں سمجھتے یعنی کیا مطلب امام محمد رضا کی بے حرمتی اور بےتی اور ان کے خلاف کچھ ایسا لفظ بولنا یہ دیوبند کے مدرسے سے تمام ملاں کی مہر لگی ہوئی در پڑی ہوئی ہے حکیم الاسلام انہوں نے خود چھاپا ان کا اپنا خطیبہ سب کچھ ہے حکیم ہے ان کا محمد ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا طریقہ ہم ہم ہم بہترین پر ہیں ہم دیوبند والے اس طریقے پر ہیں کیا؟ کہ ان کی حرمتی جائز نہیں سمجھتے یعنی شریح طور پر شرح طور پر اس کا مطلب ہے جتنے واپس دیوبندی حضرت کے خلاف بولتے ہیں کو بکواس کرتے ہیں کوئی بے ادبی کا کلمہ بولتے ہیں تو یہ نتی شرحی طور پر گنا گار ہیں دیوبند کے فتوے کے مطابق پمی بار کے آ رہے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 سمجھ <تصفح> نہیں آ رہی یہ وہی منافقت ہے کہ جب ابن عبد الوہب کی طرف سے ان کو پکڑا جاتا ہے تو فوراً نکلتے ہیں او ہو ہو وہ بدھو تھا فدو پودی دن وہ پیدل بار ان شاء بلی تو تباہ تھا خود ذہن تھا فدو تھا داخلہ ایسا دیتا ہے آدمی تھا فلان تھا ورنہ قائد تھے حضرت ایسے انہوں نے کہا امام صابی مالکی جیسا عارف بلّہ صوفی بزرگ اللہ کا ولی امام کہہ رہا ہے کہ تحزب یہ شیطان کا ذروع ہے شیطان کیا بھی شیطان کون سے جھوٹ نہیں بولتا اور امام سے بتاؤ ان کے تو عقیدے میں ہے یہی فتح یہ رشیدیا جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے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 حصہ گوبند والا یہ حصہ غیر مقلدین والا اب دونوں کے انگریز کے ساتھ کس بنا کیسے تعلقات کی تھے کہ میں نے ان کو پرستان کہا اور غلام کہا <تصح> اس کو پھر ثابت کرنا نماز کے بعد اس کو اٹھاتا ہوں ان کے حوالے علاحدہ دوں گا ان کے حوالے علادہ دوں گا <تصح> ان کی, کی کتابوں سے ان سوروں کے ان کی کتابوں سے <تصح> اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دینا جو سودا کے سارے رہے ہیں تو آیا تھا آپ کے سامنے کیا کیا تھا اس کا میں نے کا بن رہا تھا کہ بھائی میرے پاس آئے حوالے لینے کے لیے کیا آپ بتائیں حوالے کچھ نہیں میں نے کہا کہ انشاءاللہ دوں گا ایسا حوالہ دوں گا آپ یاد رکھ کیا حوالے لے رہا تھا کہ داروق دیو بند والے انگریز کے دشمن انگریز مخالف جب میں نے کتاب سامنے رکھی میں نے کہا یہ پکا ہے یہ نہیں پڑھا کہا ہی نہیں کو پڑھتے بھائی میں گیا تھا ان کے حکیم علیہ السلام قاری تجیم کے فول پر رات میں نے وہ تبصرہ پیش کیا کہ یار جو کچھ یہ قاری تجیب نے لکھا ہے اس قاری قدیس نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت ہے یا خلاف حقیقت جو کچھ اس نے لکھا کہ بھئی ہم تو احمد رضا خان مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہے ان کی ان کی کو بھی قتل جائز نہیں سمجھتے کافر فاسق کہنا یہ تو بڑی چیز ہے ایسے نا یہ حقیقت ہے یا خلاف ہے اگر یہ حقیقت ہے تو سارے دیوبندی اور وہ خود بڑے حقیقت کے خلاف ہی چلتے ہیں نشتر. اگر یہ حقیقت ہے تو سارے شرح کے خلاف چل رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو گالی نکال کے سمجھ نہیں آ رہی <قلع> یہ جی تو کفر کے فصوے لگاتے ہیں ان کا کام ضیاء الرحمان فروخی تھا وہ دوسرے تھے کا کافر کافر احمد رضا کافر فلان پتا نہیں کیا کیا تقریباً بڑی ہوئی بکواس ہیں بڑے کہہ رہے ہیں کہ کافر اور فاسے کم فاصل تک بھی نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ بےرمتی بھی نہیں کر سکتے کوئی ما یعنی باحد کسی کا سیگا نہیں بول سکتے جب بھی بول رہے ہیں ہم نے مولانا کہنا ہے مولانا یہ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا مولانا کہتا ہے اس میں بھی بےرمتی ہے بے تو یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی بےرمتی تو بےرمتی چلو سب ستن جائز نہیں سمجھتے ان کے لیے ٹھیک ہے نا اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں اب حقیقت ہے تو یہ حقیقت کے خلاف چلنے والے ہیں اگر حقیقت نہیں تو انہوں نے منافقت کی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے پوچھو تمہارے بڑے جی سب لکھتے ہیں کہ فلاں یا رسول کہنے والا مشرق فلاں کہنے والا مشرق سب کچھ ہے جی یہ مدد مانگنے والا مشرق فلاں نقیدنے والا مشرق کہتے ہیں مشرق بتکی کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اچھا ادھر ہیں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 وہ مسلمان ہے وہ عالم ہے بہت معظم ہے محترم ہے واجب الحترام ہے تعظیم کے کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہم فلاں اچھا جب یہ بات ہے تو بتاؤس میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کا ہے وہ واپس کفر اپنی طرف لوٹ جاتا ہے تو پکا تو ان کا نہ رہا سمجھ نہیں آ رہی وہ لال تھی ادھر کافر ہے جن کے عقائد کوفر کیا ہے وہ کافر نہیں ہے کافر تک بھی نہیں ہے لائنوں آج تک شور کیوں برپا کر رکھا ہے ایک مسلمان کے خلاف شور بھی طرح برپا ہے ایک مسلمان جماعت کو واجب اور قتل سمجھتے ہو اور جماعتیں بنا کر ان کو مارتے ہو یہ طالبان تاریخ جو ہے کس وجہ سے لوگوں کو درمار رہی ہے درباروں کے طرف جاتے ہو لوگوں کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے قتل کر دیتے تھے یہ اگر وہی وہاں بھی والے اپنے عبد الوہ والے اگر عقائد نظریات نہیں رکھتے کتے کیوں ایسا کام کر رہے ہیں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 ایک جگہ پر ہے انہیں کو کافر مشرک مشرق کر واجب ال قتل کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں سب مومن ہیں ہم کون کو کب ہم نے کافر کہا ان کو توبہ توبہ توبہ یا تو سمجھے آئی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صاحب <laughs> <laughs> نے صفحہ احلام ان کو کہا ہے انہیں حدیث سے مبارکہ کے اندر جو خارجیوں کے متعلق ہے فرمایا والاحلام فرمایا اکلو بیلے بیلے بیلے, خودو, احمق نادان بے احمق، اکلو ہونی نہیں لانتی کچھ ان کی زبان ہی ایک نہیں رہی صاحب یا چیتے آپ مناسب ہے جانے سمے لگی عمروں کے لمبے احداث السنان خیر وہ تو آداص السنان کو دیکھا جائے نو عمر سے جی بنتے ہیں سکولی لڑکے جی ہے نا اب بات کو سمجھیے گا جی اب میں نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ اعلی حدیث جن کو کہا جاتا ہے یہ انگریز کے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 چھپی ہوئی ہے درمت محمدی واقع لاہور تباہ تیرہ سو بارہ میں تیرہ سو بارہ ہدری میں بارہ چھپی ہے اس کتاب کے لکھنے اور چھپنے کا سبب بیان کر دوں کیوں لکھ کی دے اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون میں یعنی اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں ہجلی میں نہیں ہجلی کو ابھی چودہ سو تینتیس چل رہا ہے اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں تین خو میں مسلمان ہندو اور سکھ جو ہندوستان کے باسی تھے مل کر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 جو اپنے آپ کو اعلی سمت سمجھتے ہیں وہ اثورت الہندیا بغاوت ہند یہ اپنات الہندیا جو ہے نا بغاوت ہند کہندیا ہے مولانا فضلہ خیرآبادی وہ پڑھ کر دیکھے ان کو انگریز نے سزا دی انہوں نے لانچاد کیا تھا نا فضلا خیرآبادی سرکار نے ان کو کالے پانی کی سزا دی کالے پانی کی وہاں شہید ہوئے وہ مولا فضلہ خیرآبادی رحم اللہ یہ معمول مناسب میں شل شمار ہوتے ہیں جی شمار ہوتے کیا ہے وہ وہاں ہے منتقل تو ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے چلتی ہے تو حضرت وہ مولانا فضلہ خیرآبادی رحماء اللہ انہوں نے ہندی عربی میں لکھی اس کو ترجمہ کے میں بول رہا اس کو پڑھ پڑھ کر سمجھ نہیں بات کیا آ رہی کیا کیا مظالم انہوں نے کیے انہوں نے لکھا آتے ہوئے انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جو مٹارے تھے اسلامیہ تھے تے ہوئے نہیں انہوں نے یہ حملہ کیا کہ مدارس کے نام پر جو اوقات تھے جو زمینیں تھی وہ سب ضبط کر لیں اور مدرسوں کا ایک دم بیڑا ور کر دیا تاکہ ان کی تعلیم ان کی تحزیب ان کی تعلیم سے وابستہ ہے لہٰذا ان کے اسلام اگر ختم کرنا ہے تو مدارس پر پہلے حملہ کرو تو. تو آتے ہوئے مولانا فضلہ خان آبادی ہو رہے ہیں کہ اپنے مدارس قائم کی اور ہمارے مدارس کو ختم کرنے کے در ہو گیا نہ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے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 مسلمانوں کا پر مسلط ہو چکا تھا اور فرنگیوں نے وہاں پر اپنا یعنی وہاں پر اسلامی تعظیم ختم کرنے کے لیے اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مدارس قائم کیے اور وہاں پر مطلب جو کتنے سال سے کی ان میں وہ کہتے ہیں میں وہاں پر جو دیکھ کر ہوں یہ عجر ہوگا جو اور کرناسکا میں ہوا اقبال کہہ رہے ہیں خدا ہو رہا ان کو چلنے دو ان کو نہ چھیڑو ہاں دیکھ ساری حکومت اللہ کی طرف انہی مدارس کے پیچھے ان کا باپ بیٹھا ہوا نا ادھر کہتے ہیں ہم اقبال اقبال اور کتے تمہارا اقبال کے ساتھ کا ہوتا ہے اقبال رسول اللہ کا غلام ہے غلام رسول اللہ اللہ سبحان وہ اسلام دشمن ہو اسلام کا دوست ہے اسلام کا محافظ ہے سمجھ نہیں آ رہے اب جناب جناب وہ لکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے مدارس قائم کی یس گول اور ہمارے مدارس کے آتے ہوئے جائیدادیں ختم کرتے بڑے بڑے مغل بادشاہوں نے رقبے سینکڑوں رقب رقبے جو ہے وہ مدارس کے نام کیے ہوئے تھے تاکہ آمدن وہاں سے آئے کسی کے وہ اجازت نہیں کر والے پاس کسی کے دست نہیں کرنا ہوئی بات کی آ رہی ہے وہ چاہتے تھے کسی کے دست نہ کرنا ہو یہ کادمی چاہتا تھا نہیں مولوی عوام مسلمین کے دست نہ کرنا رہے انگریز کے اداس سے میرے بیٹے ہو جائیں دست نگر بات ہے ادھر تو انگریز کا دست نگر ہونا پڑے گا نا ہاں <laughs> <laughs> انگریز کا دست بننا گوارا ہے اپنے مسلمانوں کا دست نگر بننا گوارہ <laughs> <laughs> لانا تو ایسی گیرت پر لانا یہ عجیب گیرت ہے مسلمان <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> سے لینا یہ بے عزتی ہے اور ماں چود کافر کے آگے سر ڈال کر کھڑے ہونا اور ان کے کی ملازمت کرنا ان کا کٹو بننا ان کا فرما و فردار بننا اور اپنے دین ایمان کا بشمن قاتل بننا اس میں عزت ہے اس میں عزت ہے سفر غزالی ایسے ہی غزالی ایسے ہی ایسے ہی اب اسباب بغاوت ہند محمد کیا کیا مظالم ہیں ان کے اور یار یہ تھوڑا غلم ہے ان کتوں کے بچوں کا کہ آئی آر ایسٹ انڈیا کمپنی تاریخ عالم دوا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کس لیے آئے گی تجارت کرنے کے لیے ڈولوں کی کتابوں میں بھی آپ لکھا ہے <سؤال> انگریز تاجر بن کر آئے تاج, <سؤال> تاج, تاج, تاج بھر بن کر گئے یہاں آپ لکھتے ہیں تاجر بن کر آئے اور کیا بند کر گئے تاجر بند کر آئے تھے جب تاجر بن کر آئے تھے تو تجارت کا موقع جن لوگوں نے دیا انہیں کے خلاف بغاوت کر دی انہیں کے خلاف اعلان کر دیا جنگ کا ان کی حکومت کے ختم کرنے کے درپئے ہو گیا آخر ان کے سر قلم کر کے بادشر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر قلم کر کے ناشتے میں دیتے تھے وہی کتے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 ہمارے دین ایمان کو ہماری عزت کو ہماری جائیداد کو ہمارے مال کو کیا کیا اس نے تباہ کیا اور آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ایمان سے بتاؤ بیشاشا. کوئی ظلم نہیں ہو رہا نا مسلمانوں پر تو یہ کشمیر کے ہمی نکل آتے ہیں کبھی کچھ کتے کے بچے تم تو اصل جڑ اصل جو تنا ہے اس کے ساتھ ہو جو اصل بنیاد ہے اس پہ قائم کرنے والے تم ہو اور اب لوگوں کے لیے ہم درد بن جاتے ہو کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں نہیں ہو رہا ہو کشمیر میں کُرسی کا بچہ کشمیر کیا پوری دنیا میں تو ہی کرانے والا ہے نہیں دیکھو میں سادت کروا کرتا ہوں آپ کے سامنے اب سبب بیان کر رہا تھا کہ ترجمان وادی کتاب کیوں لکھی گئی جب یہ تنگ آمد با جنگ آمد ایک بات مشہور ہے سیاح لوگ کہتے ہیں یار ہمیشہ مریائی چندہ کی مسلمان ہندو سارے مار تو رہے ہر چیز ہماری کر رہے ہیں کتنے کے بچوں کے سوا گم جو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 یہ اعلی تدیثوں کی ہے ترجمان وہاں لیا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں یہ حیات طیبہ اسمعل دلوی کیا ہے لیکن اس مقصد کے لیے خاص اس مقصد کے لیے پوری تصویر پوری کتاب یہی ہے ترجمان وہاں دیا یہ عالمی کی طرف سے لکھی گئی دیوبند کی کہانی بعد میں چل ان کی سناتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں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 نواب صدیق حسن بطالی اچھا پہلے نمبر انہوں نے یہ فتوا دیا اسی کے اندر دکھاتا ہوں سارے وادیوں پنجاب پورے کے وادیوں نے سارے مل کر دستخط کیے تصدیق کی فتوا لکھنے والا تھا مول محمد حسین بٹالوی وادیوں کا کون تھا مول محمد حسین بٹالوی اس نے یہ فتوا لکھا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 نواب صدیق قسم خاں بوکالی اس فتوے کی ساری کاپی نقل کرتا ہے یہ سمجھیے تھے میرے اللہ کو منظور تھا یہ بیان میں نے ایسی کتاب نکالی وہی بات سامنے آ رہی ہے یہ اکسٹھ سفا ہے وہاں سے مہان ہے وہاں بھی بھائی بات کو سمجھیے گا اس کے اندر ساتھ یہ بھی لکھا یہ محمد حسین بٹالوی نے یہ بھی لکھا حکومت کو ہم نے مقدمہ پیش کیا کہ ہمیں وافی کہا جاتا ہے یہ نام ہماری بدنامی کا باعث بن گیا خدارہ ہمیں بچایا جائے ہمیں بھی نہ کہنے دیا جائے میں توحید والے تیری توحید کو کمرا اب مشرق سے کافر سے مدد مانگی جا رہی ہے اللہ کو نہیں کہتا سورا تی آخیا میری وافی آخی جانے تینو بھافی اللہ سناہ بندے کدی پرواہ کرتے ہوں تو جو اللہ کا بندہ گا لن سی تچا سائیں آدر صاحب نے میرے ادرس آپ فرمانے کا کافر اگو تو نہیں چڑ پتہ پتا میں کافی موومنٹ کافر رکھو اگر چڑدہ پتا میرے آکڑا آپ ہو جانا فرمایا جب منافق کو کافر کہو اس وقت اس کو آگ لگ جاتی وہ کہتا ہے سمجھ ہمیں کو ایمان سے بتا یار ہمیں پتا نہیں کتنے برائے لگتا ہوں کیا آپ ہی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہمیں نہیں. کبھی غصہ لگتا ہے ہاں سر بات کو ٹال دیتے ہیں ہمیں اپنے سننی ہونے پر اتنا احتماد ہے ہم کہتے ہیں ہمیں وہاں کہنے والا خود وا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں ہم کچھ رہے کیوں غصہ کریں کیوں چاہتے ہم ہمیں ہیں ان کو واپس پتہ یار ہم تو لیکن بدنام ہو رہے ہیں اس وقت مسلمان بھابھی کے نام کو ایسے ایمان سے سور سے کسی کو سور کہنا گوارا ہوتا تھا یہ بات اس وقت ہوتی ہے بابے بزرگ لوگ یہ سور دو میں کو کو کو حضرت اتفاق اس وقت اتفاق سے ایک شخص نے یہ خلاصہ تاریخ اخبار سول ملٹری ملٹ لکھا میرے مقام لاہور مطبوبہ سو فروری اٹھارہ سو بیاسی نمبر فلاں و کالم فلاں پیش کیا جو کہ مضمون اس کا لائق غور و تعمل ہے نظیرن اس لیے اس جگہ بلف دن لکھا جاتا ہے کہ خلاف اللہ تعالیٰ باسمان ہے وہاں پرچہ اشاعت و تو اشاعت و تو پر پرچا واقعی نے نکالا متبوعہ لاہور میں با بقدمہ تشفیہ وہاں با مقدمہ ثبوت خیر کھائی ہے وہاں ملک کے ہند نسبت برٹش گورمنٹ یعنی یہ شاہ تو سننا سننا ایک اخبار نکالا وہاں نے پرچہ نکالا اس کے اندر یہ بات لکھی ایک تو جو مقدمہ پیش کیا گیا تھا توٹ کے اندر وہاں نام کے متعلق اور دوسرا اپنی خیر خان ثابت کرنے کے لیے کہ ہم انگریز حکومت کے کتنے خیر خواہ ہیں سمجھ <خخخ> بات کیا رہی اچھا یہ آگے پھر وہ سارا بتا رہا اٹھارہ سو چناچے یہ مولوی محمد حسین والی بات لکھا ہوا ہے چناچے سن اٹھارہ سو پچہتر میں مولوی محمد حسین سر گروہ مبحدین لاہور نے مواہدین اپنے آپ میں نا توڑھ ہے سر گروہ لاہور نے با جواب اور سوال محمد صلاح اور اس فتوی کے آیا با مقابلہ گورنمنٹ ہند مسلمانہ نے ہند کو جہاد کرنا اور اپنی مذہبی تکلیف میں ہتھیار اٹھانا چاہیے یا نہیں یہ سوال کیا گیا تھا انگریز کے خلاف لڑنے یہ جواب دیا اور بیان کیا کہ جہاد اور جنگ مذہبی با مقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند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 ہتھیار اٹھاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں کل ایسے لوگ باغی ہیں اور مستحق سزا کے مثل باغیوں پہ شمار ہوتے ہیں پھر مولوی محمد حسین نے اپنی اسی دعوی اور جواب کی تصدیق میں کل علمائے ملک پنجاب و اطراف ہند کے پاس اپنے فتو جوابی کو بھیج دیا اور اچھی طرح سے مشتر کیا اور کل علمائے ہند و ملک پنجاب سے اس بات کی تصدیق میں اقرار مہری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 پھر مولوی محمد حسین نے اس بات کی کی تھی کہ ہزارہ کے نزدیک ایک عالم آلم ایلری ہزارہ علاقے لے کے ادھر دے مسلمان جہاں سنگریزوں کے خلاف کل ٹھنڈا کرنے جی سن بذریہ مسلمان نے ہند کے بھیجا جاوے اور وہ ماں اس فتویٰ کے جا کر اس ناسمجھ گروہ کو مطلع کرے کہ جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کے ممنوع ہے اور نیز ان کو آگاہ کر دے کہ ان کی اس نافامی سے کہ خون ریزی با قتال و جہاد پر سخت گناہ ثابت ہے اور سب کا گناہ ان کے سر پر وارد شریح ہے اور جو کہ ادرو شریعت اسلام برٹش گورنمنٹ ہند سے جہاد کرنا خلاف طریقہ اسلام و شریعت حقاق ہے اس لیے اس لیے ان کو خیر خواہی ہے. ہند میں برابر مستعد رہنا مضبوط رہنا چاہی دے. تو تیار رہنا چاہی خیر خیر حکومت مضبوط اگر انہوں نے خلاف تصاشہ برا سوچا تو دے. تسی خدا رسول بن جاؤ گے یہ مولی کے نا ہے سارے باقی نہ بالکل حال ہے اگر پھر وہ بیلہ اتنے گا لاغی اب بیلہ اتنے گا لاغی اب بیلہ اتنے گا لاغی او در جان بھی بجائے ہوند درہ پیشاں چلنے ایک سے کتاب دی ایک تداوت اور بیان سنو نواب صدیق حسن اپنے کی بیان کہندہ ہے حکومت انگریز بارے اُتھے اوپر ذکر کرتا ہے توجہ بھئی یہ اگلی بات جاتی رہی چودہ بادشاہ بنی امیا میں ہوئے ایک سو بتیس ہجری میں تو بھائی حضرت آدم السلام کی پہلے اس تاریخ بیان کی شروع میں یہ سفر نمبر آج سے پڑھ رہا ہوں کی عمارت یہ بیان کرنے کے بعد نا کیسا ہے وہ اگلی بات جاتی رہی چودہ بادشاہ بنو امیہ میں ہوئے ایک سو بتیس ہجری میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی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 تقریباً تخمینا انہوں نے بادشاہی کی ہندوستان میں دین اسلام بھئی ہندوستان میں ناصرالدین بادشاہ غزنی تیرہ سو اکہتر عیسوی میں لائے ناصر الدین بادشاہ ان کے بعد سلطان محمود نے غزنوی نبی رحم اللہ بارہ مرتبہ ہند پر چڑھائی کی یہ سلطان حکومت بغداد کی طرف سے صوبہ تھے کیونکہ خلافت بغداد میں ہوتی تھی نا اس وقت خلیفے کے تحت پھر ہوتے تھے نیچے تو یہ سلطان محمود غزنوی نوی سلطان تھے خلیفہ نہیں تھے خلیفہ اور تھے ان <مس کے <absorbed> <Paranits> وقت میں ملک کے ہند شہر کنوج تک کنوج یہ وہی شہر ہے جہاں کا یہ قنوجی قن ہے صدیقی کا سن کنوجی ہے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 یعنی بارہویں ہری بارہویں سبھی بارہویں سمجھ لی بات کیا ہے مرشد آباد انڈیا کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہی اس میں آکر یہ کام کیا اور حکومت بڑھتی گئی بارہ سو چار میں ملکہ معظمہ انگلینڈ ذرا نام واہوں کے سنیے نام اپنے اپنی اما جی کو لقب کیسے دیتے ہیں برطانیہ کی وکٹوریا تھی نا جی وکٹوریا کو کہتا ہے ملکہ معظمہ انگلینڈ سر ہند وقت نشین ہوئی جی اماں کی عزت نہیں کرتے کیا کتاب شمتاخرین میں گیارہ سو ستانوے ہجری تک کا حال ہندوستان کے صوبہ جات اور لڑائیوں کا مفصل لکھا ہے اب یہ ملک اس وقت تو شروع ہوا نا گیارہ سو پچاس سے حکومت شروع ہوئی میں نہیں آ رہی خورشید آباد پر اس سے آگے چلتا چلتا اب یہ ملک تمام و کمال زیر حکومت برطانیہ ہے سب کام موافق کے مرضی حکام ہوتے ہیں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 انگریز اے چوٹی ایڑی چوٹی ان پر پورا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حکومت حکومتیں سلطان محمود کی حکومت عالم گیر کی حکومت حکومتیں خلاف کھارون رشید کی حکومت حکومتیں نیچے بنو عباس بنو میاں صاحب حضرت عمر بن عبدالعدیز یہ وہ مرتے حق ہیں کہ جن کو جن کا نام بھی عمر تھا اور کام بھی حضرت عمر والے ہوتے ہیں ان کے توتے ہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے جن کی بشارت رسول کرم سلام کے فرمان سے بھی حاصل ہوگی اور حضرت خضر جن کے ساتھ چلتے تھے جن کی حکومت کے عادل و انصاف کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ گواہ ہے انہوں نے ایک آخری واقعہ دیا ہوا ہے اس دور کے اندر میں اس دور کے اندر دیکھا گیا کہ ایک طرف شیر پانی پی رہا ہے اور ایک طرف بکری پانی پی رہی ہے ایک طرف بھیڑیا کھا ہے ایک طرف بکری کھا رہی ہے بھیڑیے کو ہم حملہ کرنے کی بکری پر جو بکریوں کے چرواہے تھے ان کو حضرت عمر من عبدالعزیز کی موت کا علم کیسے ہوا موت کی خبر کیسے ہوئی بھی نے بکری اٹھا لی انہوں نے کا عمر بن عبد العزی ہوا اور یہ کتا کا بچہ پھول نسل حرامزادی یہ انگریزوں کا حرام زادہ بیج یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیچھے جتنی حکومتیں ہیں نہ امن ان کے اندر رہا نہ حرام رہا نہ قوم کو آزادی نصیب تھی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 مذہب حق رکھنے والوں کو آزادی تھی تبلیغ کی باقی کسی کو نہیں کیونکہ وہ حکومت سے اسلام دوست سی مسلمانوں کے دین ایمان کی دوست سی جی. وہ کبھی گبارا نہیں کرتی تھی کہ لوگوں کا دین ایمان بد مذہب لوگ دھوستے رہے اور خراب کرتے رہے نہیں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 جیسے پہلے آپ کو بداز کر چکا ہوں یار اس بات کو سمجھو یہ جی بڑا عجیب ہے یہ کتنی پہ بچے جس کو رحمت سمجھتے ہیں وہی رحمت ہے لیکن ان کے لیے رحمت ہے اس وجہ سے کہ وہاں بھی مذہب اس کے بغیر نہیں پھیل سکتا وہ سچے وہ سچے ہے اپنے لیے لیکن اسلام کے اندر جھوٹے ہیں انگریز نے یہ کام کیا تھا کہ مذہبی آزادی ڈی لی تھی کیا مطلب مذہبی آزادی کا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 حکومت انگریز نے کیوں کچھ نہیں کہا تھا مذہبی مسئلہ ہے ہمارے تمہارا ہم کیوں ہیں اچھا یہ مذہبی مسئلہ ہے جب غازی علمدین شہید نے اس کو قتل کیا پھر غازی کو کیوں پکڑ لیا اور کتو کا بچہ پھر اس کو بھی مذہبی سمجھ کر چھوڑ دے لیکن اس کا مقصود یہ تھا خدا رسول اسلام دین ایمان عزت کے سب ختم ہو جائیں اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اگر میں سیاسی آزادی دوں گا کہ حکومت کے خلاف بولنا جس طرح مرضی چاہے کو بولے حکومت کے خلاف بولنے تک پابندی نہیں ہوگی یہ ہے سیاسی آزادی اب اس بچے کو پتا تھا کہ میں سیاسی آزادی دیتا ہوں تو میری حکومت سبرے خلا ختم ہو جائے گی کیا اگلی آزادی نہیں مذہب ختم کرنا ہے اپنی حکومت کیوں ختم کروں ان کا مذہب ختم کرنا ہے ان کا دین ختم کرنا ہے اس کے لیے آزادی دے دی اور اپنی حکومت محفوظ کرنا تھی اس کے لیے کیا کیا بندی لگا دی ان کتوں سے پوچھو کتے یہ بتاؤ اسلام کیا کرتا ہے ان سے پوچھو اسلام کیا کرتا ہے بتاؤ اسلام اسلام کا کیا حکم شریح ہے اسلام کا یہ شریع اور سور دستور یہ ہے کہ وہ سیاسی آزادی دیتا ہے مذہبی پابندی مذہبی پابندی کیوں لگاتا ہے کہ تاکہ اہل باطل پھیلے نہ پیدا ہونے پائیں نہ پھیلنے پائیں نہ رسول کو بننے کی ضرورت کرے نہ لڑائی ہو نہ جھگڑا ہو نہ وہ مذہبی آزادی اعتقادی نہیں رکھتا احتادی مذہبی آزادی اسلام نہیں دیتا فکر ہی دیتا ہے فکر ہی وہ صحابہ میں بھی تھی اور صحابہ باز والوں میں بھی تھی یا پھر امام عالم کیا جو اپنی مرضی کے مطابق جس پر چلتا ہے سب رحمت ہے یہ ہمارے تمام کو خواب ہے اعتبار پر افتقاف ہے سمجھ میں بات کیا ہے تو رحمت ہے بنانے کے یہ ہے حضور کی امت پر جس کو جو مذہب آسان لگتا ہے وہ اختیار کر لے کوئی پابندی نہیں ہے اس کا حد تک یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور ادھر جناب مطلب مسئلہ سخت ہے دوسری طرف سے کا کسی نام کسی کا مر نکا ہوا ہے تو اس نام کے عالم سے جا کر پوچھ لے وہ بتا دو اس کے مطابق عمل کرے چلتا بادری سمجھ جائے گا سیاسی <laughs> سیاسی اسلام سیاسی آزادی کی بجائے سیاسی پابندی کی بجائے مذہبی پابندی لگاتا ہے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 हुकूमत करवाए अपनी निगरानी में करवाए जो लोग झूठे साबित हो जाए उन पर पाबंदी हो जो साबित सच्चे साबित होता है उनको आजादी हो कहता है कौन से बताओ क्या है यही है या नहीं इस्लाम देता है मजहबी पाबंदी मजहबी पाबंदी पाबंदी और सियासी आजादी देता है क्यों سیاسی آزادی دینے میں سیاسی آزادی کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے اس کے خلاف ایک آدمی اٹھ کر اس کو حق بات کہہ سکتا ہے فاروق آزماد ہی دنیا کا بادشاہ ہے وہ کوشش کرتے تھے صحابہ کرم کوشش کرتے تھے وہ لائے راشدین کوشش کرتے تھے کہ ہمارے خلاف بولنے والا کوئی ہو تاکہ ہم اس موضوع کو چھیڑ لوں تو خود ایک موضوع ہے یہ جس, جس کے لیے طویل وقت درکار ایمان سے کہتا ہے حضرت صحیح جناب وہ آبی اباپ کا واقعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو مجمع زما کے حوالے سے آپ نے ایک مرتبہ دمشق کے اندر حکومت بھی آپ کیا یعنی سرداروں خلاف ابھی تھا ہم نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا لوگوں یہ ہمارا ہے جس تصرف شخص بولا پھر کہا شخص نے تیسرے تیسرے پر پھر ایسا کیا ایک شخص کھڑا ہوا رہے ہو کا ہے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اس میں تصرف کرنا ہے اگر تم کرو گے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے میرے بان میں عضرت کے معاویہ اترے جمعے بابا اس کو پکڑا اجرے شریف میں لے گئے لوگ گبرا گئے کی خیر نہیں ہے آپ نے جا کر اس کو اوپر بٹھایا چار پائی پر آپ نیچے بیٹھے سدھانند اور یار تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں نے جب بھوک کر ایسے کہا تھا میں نے رسول سے سنا تھا کہ حکمران ہوں گے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 مسا ہوئے جیسے آپ کی چادر بھی ہے ادھر تمہارے ایک پولیس والے اتنا چیل چمچے اسلام نہیں بات کرتے یہ کاؤن بنے ہوئے ہیں اسلام کیسا ہے خلیفہ وقت کے آگے کام آدمی جیسے کہہ رہا ہے ادرت عمر کو کہہ رہا ہے ہاں دو چادر کہاں سے آئے جمال آیا تھا ہر کسی کو ایک چادر ملی آپ کے پاس دو چادر کیسے آئے یہاں پر انگریز پستکوں کو پوچھ سکتا ہے بہن چوتھ کو ما چوت کو کہ تے دولت کہاں سے کٹھی کر لی بھکے کنگلے تیرے پاس تو برطانیہ میں چکرے کاثرے کے لیے روئی نہیں ہوتی تھی کتے کا بچہ تیری تاریخ بتا رہی ہے یہ انڈیا کا سر امار ادھر لے گیا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 جو ایسے ایسے اے کچرا ڈالتے تھے تو منوں کے حساب سے بنا لیتے تھے Allah. جب ہمارے بادشاہ یہ رحم اللہ کے آتا ہے اور جہگیر کے متعلق بھی آتا ہے جب یہ شام کو گھوڑے پر سیر کرنے کے لیے نکلتے تھے نا تو ایک من سونا من من من سو سو سو سو سو سو ساتھ ہوتا تھا چاندی ساتھ ہوتی تھی راستے میں جاتے ہوئے لوگوں گھروں کے, کے سامنے سہتے جاتے تھے اتنی بات تو کرو فاروق کے آدم سے پوچھا جا رہا ہے وہ دو چادروں کا حساب دے رہا تھا چوٹ کا بچہ تمہارے وہ ہے نا چوٹ پتّی کے بچے تم کہتے ہو ہاں میں تیز تم اہل کفر ہو والے بلالت ہو والے یہود ہو یہ اس کے غلام ہو یہود کے آرام زیادہ کتے ہو اسی وجہ سے تمہیں ان سے پھیلا میں آگے چلتا ہوں ان کے گھر سے بات کرتا ہوں میں باہر کیوں جا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 تو بچہ تو خود اور ٹٹو بنیا کھڑا انگریزر سر کر کے تو یہ بنیاد پر ہی نہیں یہاں پر تمہیں یہ سب میں تم فائن نہ ہوں میں چلے گا تب میسج ہے دوست بنا گا وہ نہیں میسج ہے یہ قرآن کی نسبے پتہ ہی ہے اور یہ دوست سے بھی آگے درجائے پرستاری کا درجائے ایمان سے بتاؤ یار اتنا دل اب دیکھو اسلام کیا کرتا ہے اسلام مذہبی آزادی دیکھتا ہے پابندیوں دیکھتا ہے مذہبی لوگوں کا دینی مار محفوظ حق محفوظ رہے اور باسل پھیلنے مذہبی جھگڑے فساد نہ ہر کسی کتے کو بھوکنے کی اجازت ہوگی کوئی سدی کے کو بھاؤک رہا ہے تو اس کا مذہبی آپ کا ہے کوئی رسول اچھا کو بھاؤک رہا ہے رجپال تو اس کا مذہبی آپ کا ہے جب یہ بھی ہاتھ سمجھا جائے گا تو لڑائی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی ہر کسی کا آخر جناب جی محبوب ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے محبوب ہے ہماری محبوب شخصیات کے خلاف اب کیسا سمجھ لڑائی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا کی آزادی اسلام کیوں دیتا سا ہے ساتھ کے ہاتھ میں فروغ نہ بن جائے بولو فرون بتاؤ یہ دونوں اگر دونوں قرضے دونوں مقصود دونوں بتا لے عالیشان ہے یا نہیں شام ہے یا نہیں ہے یا نہیں اب انگریز کتے کے بچے نے کیا کام کیا اس کا برق ہو بول رہا وہ ابھی سے پوچھو کتے تو اس کی آزادی مذہبی کی تعریف کرتا ہے آزادی مذہبی تو اسلام دشمنی ہے تو اس کی اسلام دشمنی کی تعریف کر رہا ہے نا لیکن آپ وجہ بتاتا ہوں وجہ بتاتا ہوں وجہ بتاتا ہوں یہ بھی حسین بٹاروی اور لکھا ہے کہ اگر گر بادشاہ اسلام ہوتے تو اے وادیو تم کبھی نہ پھلتے بھول تھے وہ تو مذہبی پابندی رکھتے تھے ارے اللہ رحمت وادیوں کے لیے کیوں ہے کہ انگریز کی حکومت کے اس نے مذہبی آزادی دے رکھی ہے اور تمہارا مذہب پھیل رہا ہے سے بتا انگریز کی سارسی گرفت مضبوط ہے بات سمجھنا اور دن ب در مذہب پھیلا ہے یا ختم ہوا ہے بولو اب برالت سے پوچھو لانگ تھی یہ تو بتاؤ وادیوں کا مذہب تم مقابلے کرنے میں اڑے ہوئے ڈٹے ہوئے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 کبھی جامعہ ایک ہیں کبھی میں ایک ہیں کبھی فلاح میں ایک ہیں کبھی تنظیم میں ایک ہیں کبھی متحدہ مجلس عاوت میں ایک ہیں کبھی نگرانی کسائٹ میں ایک ہے کبھی نورانی ہے ایک کتوں سے پوچھ یہ پتا انہوں نے کیسے کی بتا کتے یہ میدان انہوں کیسے مارا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 کتے بنا بول رہا نا یہ آپ کو سواف ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے ان کتوں سے پوچھ کہاں اور ایک ہی پھیلی کے چٹے بچے بنے ہوئے ایک ہی توے کے ساتھ چپاتیاں ہو رہی ہے تمہارا تمہارے بزرگوں سے کیا تعلق ہے تم نیترک کتے ہوا بھی کتے نیترک کتے واپس کتوں کی ہمیشہ دوستی رہی ہے سمجھ نظر آسات کی آزاد کی کوئی ایسا اچھا دیکھ لے قسم خدا کی پتہ نہیں میں نے لال لکیریں ہوئی ہیں آپ دیکھ لے کہاں کہاں انہوں نے آزادی یومو میں آزاد کی دیکھے گئے ہیں فلان فلان پتہ نہیں کیا کچھ تو اچھا بات سمجھ نہیں آئی تو انگریز نے ہاں جی ایک سبب ہے پھیلنے کا اور بلکہ ہر بد مذہب کے یہ جو ہے مرغائی یہ دن ب دن زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں دو بندی ہو رہے ہیں کم کون ہو رہے ہیں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 इसी तरह तुम्हारा मजहब कमजोर हाँ समझो तो सही और कौन मजबूत हो रहे हैं क्यों नहीं भाई वो तो अपना बिस्तरा अपने बिस्रे की तलाशी उसी से अंग्रेज उठा और हजरत ने कंधे पर डाल दिया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 کہتا ہے، سمجھو؟ بڑا مکر بڑا جھوٹ ان کا یہ جی ہے یعنی ہم سنیوں کا کہ حکام انگلشیا یہ ہے کہ حکام انگلشیا کہ فی فرمان روای ملک ہندوستان ہے ان کے دلوں میں یہ جی وسوسہ اور یہ خیال ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہے واپس یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری مار ڈالنے اور فلطرت بگاڑنے اور ہم نے خلائے کر رفائے عوام کے کھونے کا اندیش اور فکر رکھتے ہیں حالانکہ بفر محال ہے بفر ہے یہ محال ہے سے انگریز کا دشمن ہونا لکھ رہا ہے یہ محال ہے اگر دل فرد چلو مان بھی لے وہ محال کو بھی فرد کر لیں اگر وہ بہابی ہوں بھی تو بھی اس مضمون کی تصدیق کوئی عقل اور دانا نہیں کر سکتا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 کسی میں نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مواحد متب سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بے وفاری قرار توڑنے والے کا توڑنے کا مرتقب ہوا ہو یا کتنا گیری اور بغاوت پر آمادہ ہوا جتنے لوگوں نے غدر میں غادر اٹھارہ سو ستاون والا غادر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلیشیا سے برسرے اناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے مذہبان حکومت الحمد للہ دشمنا دشمنا بڑی تومت لائی خدا کرے تو مت نہیں سمجھا اچھا ابھی بات اس وقت اٹھنا ہے لڑنا یہ بات یہ الگ بات ہے لڑنے کا شریف حکم کیا تھا فلانش یہ بات یہ ہے کہ انگریز دوستی محبت ہے ان کی غلامی وفاداری کے یہ دعوے کیا ہیں جی یہ کیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف سازش ہے اس کو جو سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اچھا پھر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 مر اور جشن ہوا چڑھا چڑیا نا کپڑے پورا بانس ہی واٹ نکلے گا تو پتہ لگے گا لیا سمجھ نہیں آ رہی اچھا ہے دیکھو ہے لکھے آئی سفر پر چار دوست اس لیے کہ مارکے حال مصر میں جس طرح ریاست بھوپال نے آم اپنی واسطے اعانت مالی و جانی سرکار انگریز کی ظاہر کی کیونکہ نواب وقاص بھی یہی کاستائے اور اس کے جواب میں جناب لارڈ ریپن صاحب بہادر گورنر جنرل ہند نے با تحریر خریدا یعنی اس نے کپڑے دوسرے لکھ لکھ کے دس بڑا قیمتی کپڑا دس روپے کی میں پیش بھیجا وہ کے اون خریدا نے خریدا خط شکریہ بیگم صاحبہ کا नवाब साहब क्योंकि गश्ती वि मामिया नाने मामे होंगे ना नान्या मामिया फिर पैगाम दिता है की साधी धी जी है ना अपना सा تین نواب بنی بنا لب جانی ہے نواب سدی بسن مول بھی سے نواب بنا دیتے ہیں <laughs> یا ملا ہے یا ہے ہم تیری شادی کرنا چاہتے ہیں یہ خود ایسی کتاب کے اندر بھی یہ ساری کہانی کی کوشش لکھا ہے شادی کرنے کا سارا پیغام مجھے انگریز نے انگریز حکم میں انگلشیا سرکار نے اپنے حق مبارک یہ سارا کام کیا ہاں جی میں اپنے سارا بندوبست کی تھا لکھ رہے ہیں سنو دیگر ریاست ہند نے بھی اظہار خیر سگالی کا کیا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 کیا تمہارا پیار ہے؟ وہ یہ کت پہ ہے تو تم یہ کیا کر رہے اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ تو جناب خد لو انصاف کے کہتے ہیں اور سن لو ہاں مسلمان اسلام کے علاوہ جو قانون ہے سب ہے اور اس کے انصاف کرنے والا کافر ہو جاتا ہوں قرآن ظالم خالی کافر سمجھو اللہ کے اور میں ہر قرآن حکم سے ہٹ کر جو ان فیصلہ کرتا ہے وہی ظالم ہے ان کو ظالم کہو اگر عادل کہو گے تو ہو جاؤ گے <متوس> اسی وجہ سے ہمارے رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہوئے ہیں جی اور ان سے بھی ہوئے ہیں، تو اس کی بنا پر وقت ان ان کے بادشاہ کو کہتے عادل و کافروں کی اس نے تو ظلم ضرور کیا ہے تو یہ کو عادل کیوں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ظلم کو عادل کر رہا ہے اور جو کافروں دنیا کے بتریس سال وہ بہن چودھوں کو کہل عادل عادل کی حکومت قرآمت اچھا یہ ایک اور حوالہ ادھر لگا دوں میں آپ یوں کہ طیباہ اسماعیل شہید صاحب سبحان اللہ ہاں جی مرزا حیرت مرزا حیرت اپنے باپ اسماعیل دینوی جو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر وادیت کو پھیلانے والا کتا ہے جی اللہ خاندان کا یہ بظاہر ہاں جی جو اپنے بزرگوں کے خلاف ہوا اور بزرگوں نے اب اس کی طرح سن لیجیے وہ حیرت دہلوی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 فرقہ اہل حدیث نے کس قدر تسلیم کر لیا فرقہ فرقہ اہل حدیث شخص اہل حدیث نہیں وہ دین میں رکھنا جیسے پہلے سارے حوالے دکھا چکا ہوں کہ پورے موہری اقرار خطی اقرار شامل ہیں سر بٹالوی کے ہاں وہ بٹار اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ عالیہ حدیث نے کس دیکھو اے امام اعظم میں کوئی برکت نہیں داتا جی اس میں کہتے ہیں کوئی برکت نہیں ہے کیا برکتیں لینے جاتے ہو کیا ملتا ہے دربار میں ادھر دیکھو برقتیں ادھر ہیں ماں چودہ کے پاس برکتیں ہیں کہتے ہے گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ علی حدیث نے کس قدر تسلیم کر لیا ہے اور اس کے کیسے فرما بردار ہوتی اس گروہ کے لوگ ہیں اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو بھائی سمجھ نہیں آئی الحمد للہ پتا نہیں اس کے علاوہ اور کیا کچھ اس کے اندر ہے بہرحال میں تو کچھ نہ کچھ حصہ سنا چکا ہوں آپ کو سنا سکا ہوں ہاں بھائی <تصفح> <تصفح> <تصفح> جب دوسرا سال سمجھو لو یہ یا پھر ذرا گھر والی اور شادی شدی کو بتا لیں گے بات کرتا ہے اٹھائیس صفحہ پر دو جب دوسرا سال گزرا رئیسہ معذمہ نے اپنی زوجیت سے مجھے عزت و افتخار بخشا میں ترکیب میرے کو کسی نہیں سکھا پایا انہیں ہس اور اور جی بے مرضی انگلش میں بندواس کرتے ہوں نے نے کہ نہیں دہشت گرد کرتے بہن چونو تک ملتا ہے خیر گنجا پہ رنڈر بیٹھی اور نہیں نواب سوا بنی سی پیاندہ رئی ساپال پتہ نہیں نام بھی مسجد ہے نا سوریا مسجد سب سے پہلی مسجد اس کی گھر والی کے نام سے برطانیہ میں لندن میں تعمیر کروائی گئی سوریا مسجد واٹیوں کی لندن میں اسی بی بی پاک کے نام سے ہے جس کی شادی کا بندوبست ما چود کرتے ہیں اب وہ ماہ چود ہے تو پھر بی بی پاک کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ آپ اندازہ لگا لیں پارک جو बीबी पाप को कैसे पाप करके दिया होगा गुसल वगैरह गसल पहले भी जाओता ना पहले दिया जाता है पता नहीं कितने अग्रेज चले होंगे और फिर अगरज को नसीब भी होगी खैर बंदा पीठ पोना चाहिए पीछे यारे कुत्ती कौन दो करके लेकर بندہ بال <سؤال> میں چپ کے بچا دے جی میرا پودے لگن <سؤال> جی سی <سؤال> لگ نہیں بولنا کوئی نہیں کہ لگن ڈیٹ جہی قوم اپنے لڑا خوش ہوتی جدو سن کیا فلانے کا حضرت انگریز نے ملے انہیں تیرے نصیبات خطرہ رب کر لیا سارا لے لیکن مسلمان درد وہ تیری بڑی دم چانچان سمجھ نہیں آئی پٹانوں oh, کو کیا خودو لگا رکھا ہے ان کو سونے دیکھو پٹھان بیچارے ان کو پتری اسلام کا کیا ہیرو کیا سمجھتے ہیں اور وہ بس چپ کر کے چلو جدھر لے جاتے آئیے سب تم نہیں ہو رہا یہ دین کا بڑا کام ہو رہا ہے یہ دین کا کام ایسے ہے کہ نہیں ہے یہ دین کا کام یہ سارا کام با ہے گورنمنٹ کیا جو ہے گانڈ کون لے کے جانا یہ گانڈ حضرت بھی حضرت انگریزا گنڈ بو گئی حس بے مرضی ہے سرکار ہے انگلش ہے حس بے مرضی ہے سرکار یعنی ان کی پوری سازش کے مطابق یہ رشتہ کیوں کیوں کو منظور تھا وہاں بھی مذہب پھیلانے کے لیے طاقت اور پیسہ چاہیے وہ نوابن گشتی ہے وہ ہمارے پھلے ہیں وہ ہماری ہے ویسے نیچرل کتی ہے ادھر سے ملہ مل جائے گا دونوں طرف سے مذہب اسلام کے خلاف وہ طوفان کھڑا ہو جائے گا پیسہ خرچ ہوگا ہاں مزہ لیں گے ہم رہیں گے یہ اصل مقصد ہے ورنہ اس کا مکھی اندر درد گسا ہوا تھا بین چود گشتی کا وہ بتا تو صحیح بھائی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 طاقت ہوں تو جدھر رخ کرتا ہوں کوئی سامنے آ نہیں سکتا نہیں سکتا اس کو روک نہیں سکتا میں خود ایک طاقت ہوں جدھر چاہتا ہوں جدھر قدم رکھتا ہوں سلاخت مالک مالے کے بچے کبھی حکومتوں کے آسرے کبھی مال کے آسرے کبھی جناب اصل نفریوں کے آسرے افراد کے آخرے یہ طاقتیں ہوتی ہیں قانونی طاقت مالی طاقت ہو قانونی طاقت ہو مالی طاقت ہو افرادی طاقت ہو یہ طاقتیں نہ ہوں باطل کبھی نہیں پھیل سکتا یہ یاد رکھنا میرے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اور یہ علاقہ مجھے ترقی ہے منصب اور, اور عروج عزت روز افزو کا ہوا اور چوبیس ہزار روپیہ سالانہ اور خطاب معتمد المحامی سے سرفراہی حاصل ہوئی اور خلاف گرامی قیمتی دو ہزار روپیہ تین و, و چنور کالکی و, و شمشیر وغیرہ عنایت ہوا بعد چندی خطاب نوابی وامر ملکی والا جاہی ہاں جی سات سترہ فیر شلنگ سے سرفردی عطا ہوئی اور اکتائے یک لکھ روپیہ سال اس پر مزید مرمت ہوئے غرض وہ آزادگی قدیم اب بصورت متبدل ہو گئی جو کہ نہایت بخش جرائم میں اس وقت میں برائے قباست نفسانی بہرامپور بادشی حکام بالا دت کے نزدیک مجھ پر واضح کی قومت لگا کر بدنام کرنا چاہا اور بہت بہتار خطبہ جہاد کا مجھ پر مگر حکام عالی منزلت کے ادھیکار پر دادرت کو چونکہ تجربہ وفاداری تھا عموماً اور اور اس بے سہولت دولت کا خصوصاً ہو چکا ہے اس لیے ان کی پایا ثبوت کو نہ پہنچے اور صحیح نو کی پہنچو ہے یہ کہنا چوبیس ہزار روپیہ خلانا سے ہاتھی چنکی تلوار, تلوار بیٹھ گیا بلا کو تلوار بھی لے خیال ہے اور وہاں بھی کا ہاتھ کیونکہ انگریز کا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی تو ہم دیں گے اصلا جب تو آج مل رہا ہے واضح کو نہیں مل رہا تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> خود دیتی ہے اب برائلروں کو بھی شروع ہوگا کیونکہ یہ برالر بن گئے برائلر ہیں ان کو ہی دنوں آپ کے سامنے خیر ایک سدیشوں کا تو ذکر تمام ہوا پر اسکار ہو گیا سابق انگریز کے خلاف جو لڑنے کا فتوہ حرام ہونے کا فتوا دے رہے ہیں اور فرض کہتے ہیں مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان ہم کو تسلیم کرو رحمت سمجھو برکت سمجھو تمہاری شریعت کے مطابق ان کے خلاف لڑنا حرام ہے ایسا ہم سکون کبھی کسی حکومت نے نہیں دیا جو انگریز نے ہمیں دے دیا ہے من بھی آزادی ہے سب کو شاپ آپ یو خبر آج کے بعد تم ان کو ان کے دعوے کو سنو گے یہ کہہ رہے ہیں ہم انگریز دشمن بتاؤ اور یہ آج تازہ ترین یہ دیکھو یہ جب اترا یہ خنویر چیف جسٹس جب اترا تھا چیف جسٹس جب اترا تھا تو اس وقت واپیوں نے جلسے کیے مینارے پاکستان پر واپیوں نے جلفے کر کے کہا عدلیہ کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی یہ عدلیہ کے ججریزوں کے اگر کے جو جج ہیں یہ اسلام کے قادیوں کے جیسے ہیں انہوں نے بیان دیا ہے اچھا نیٹ پر تم نے دکھایا مجھے ہاں جی انٹرنیٹ پر بھی ہے یہ بہن موجود ہے اچھا اب بتاؤ کہ انگریز قرآن کہتا ہے ملم یا ملم یا وہی ظالم جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ووٹوں میں اللہ کے مطابق ہوتا ہے کہ انگریز کے مطابق یہ کہتے ہیں ان کی بحالی تک جنگ رہے گی تو انگریز ان کی جنگ کس کے لیے ہوگی تم ابھی بھی نہیں سمجھتے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 سبحان اللہ سفار کی حکومتیں ختم کر کے اسلام کی حکومت قائم کرنا اپنا <متحد> अज, आ, فرض سمجھتے تھے فرض کر لو اگر آج صحابہ کرام ہوتے وہ انگریزوں کے خلاف یاد کرتے یا انگریزوں کے ساتھ کرتے ان کے ساتھ لڑتے جانا لڑتے صحابی ان کے ساتھ لڑتے ہیں کیونکہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انگریز حکومت کے ساتھ ہیں بولو اب کیا بنے گا بھائی اور کو ننگا کیا جائے تھے پہلے ہی ننگے لیکن آ کے نہیں تھے آپ دیوبند کی باری آئے گئی حضرات کی یہ سوکھ کا دو یہ درمیشوں کا تولا یہ مسلمسی شکلوں والے یہ کسی شکایت میں مقصد میں پڑا ہوتا ہے یہ کبھی ریبن کی شکل میں کبھی یہ مودودی کی جماعت اسلامی کی شکل میں کبھی یہ اعظم تارک اور اس کی وہ تھا بڑا کیا نواز جنگوی کی جماعت کی شکل میں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 غازی الدین شہید والے موجود ہیں ساری جو کر چکا ہوں وہ حوالے جو میں نے پہلے مطلب تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں بھن اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ نہیں آ رہی بھن اللہ یہ آیا میں سارا کام چھ دیا میں تیرے پاس توڑتا ہوں زندہ نہیں کام کی دور ہے ہاں ارے بھائی بات نہیں سمجھ آئی سان سر کرشید کتاب عاشق الہی میرکھی دربندی ان کے قطب الارشاد رشید گنگو سابقا مذکور کا یہ شاگرد ہے رشید شمار ہوتا ہے کس نے اپنے استاد مرشد کے حالات لکھے ہیں تاز کے رشید نام سے ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے اس کے حصے اول صفحہ نمبر پچہتر یہ 75 سے شروع ہو رہا ہے یہ جی آپ عموان خود پڑھ لیں یہ الزام تغاوت جو ادھر عائد ہوا تھا نا کیونکہ جماعت ایک تھی نا سمجھ نہیں آ رہی ماں علیحدہ علیحدہ تھی اپنی یہ علی بھائی ہیں علی سمجھ نہیں آ رہی ماں علیحدہ علی گڑھ علی بھائی الزام بغاوت اور اس کی نمبر صفحے پر لکھ رہا ہے الزام بغاوت اور اس کی کیفیت کیفیت کیا ظلم و ستم ہے کہ مسیحا جہاں کو اشہار سے شروع کرتا ہے مزوانا. کیا ظلم و ستم ہے کہ مسیحا جہاں کو افساد و ستم پیشہ صفات کہا جائے مسیحا جہاں جو گوشہ نشی خود ہی گرفتار میں ہن ہو گوشہ گیا گوشا نشیویل خانخواہ یہ خانخواہ یہ خانخواہ میں جو گوشا نشی خود ہی گرفتار مہن ہو تو ہی بھی چارہ پڑا ہوا ہے کس منہ سے اسے مفت سے جو چالاک کہا جائے آگے لکھتا ہے شروع بارہ سو ہجری نبوی اٹھارہ سو اٹھارہ سو وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی یہ امام ربانی کہتا ہے رشید گگوئی کو اپنی سرکار سے لحم دیکھو ہم کیوں غیر کہیں مرتد ہونا ہے تم رشتے <تصفيق> ناطے مت توڑو پتھر کتنے مشکل سے جڑے ہیں اپنی سرکار میں سمجھو مرو نیشنل کے تبصرے یہ جگر سو سے اشارے اور تنزے ہیں ذرا ان پر بھی تو توجہ دیان اپنی سرکار سے کس کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ کہہ رہے نہیں پھر کتوں سے کہو در راضرت سے پیر میرے نیشا تاجدار گولنا سے میاں شیر ربانی سے ایسے لاس تو ثابت کرتا ہے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 میرے طرف سوچ پریشانی مجرو کو میرا دشمن کہا جا رہا یہ تو مجھے بار دے پہ اچھا اللہ وہ جسے دیا ہے لکھن شہید کا وہ شہید لہ لائیں تھا وہ کتی لیتے خیال ہے میں کہوں گا یہ شہید لائن ہے آگے سنیے الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تومت باندھی گئی اس وقت نا قصہ کا بدر ضرورت تذکرہ بھی چونکہ سوانے کا جزب لازم ہے اس لیے مناسب ہے کہ لے کر انتہا تک کی جمالی بیان کر دیا جائے میرے رب انتہا کا فراہم کشتی آئے گا ستیہ داس کرے گا کرو ہی دنیا کے اوپر تیو بندیاں دا, دا جینا جی وہ حال ہو جانا جہاں مسلمان ہوئے گا پسیا وہ باہر جائے گا جو خود ہوئے گا وہ تو مر ہی جائے گا رمازان بارہ سو تہتر یعنی مئی ستاون اٹھارہ سو ستاون, ستاون کا وہ طوفان جس کے تصور سے رونٹا کھڑا ہوتا ہے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 کسی حکومت میں پہلے نہ تھی جو حکومت اب ار کے الفاظ دیکھیے اور پھر لوگوں کی بات بتاؤں پھر سر سور اور سر سور کے ساتھ مرزے قاضیانی ان کے بیان سنا دوں کہ بالکل اسی طرح کے بیان ان کے ہوں تو پھر تو سمجھ جائیں گے کہ حضرات ایک ہی گٹر سے پینے والے ہیں سبحان اللہ الفاظ نہ ملے تمام ساتھ ملے معلوم ہو بہن چودھوں کے سب ہیں لو ہے چودہ کے بہن چوین چو دیکھو عروج میں رہے پھیل رہے خیر ہے دور کو فرقہ ہے پھیل سجیے اسلام سنگھڑ رہا ہے یہ اچھا تو تو تم نے پوچھے اسلام کیسے سنگڑ رہا ہے اچھا بھائی تو یہ کوئی بات دعوت اسلامی والی پگڑی والوں سے کہا ہاں بھائی یہ مسلمان بیٹھا ہوا داری والا یہ یہ دعوت اسلامی میں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے اسلام میں ہے کیا لگا گھر کہا پھر دیکھ لو اسلام میں ہے کیا لگا میں دعوت اسلام میں کہلوں گا نہیں میں کل لانتی اس کا مطلب ہے اسلام اور دعوت اسلام میں اسلام میں ہے اور تمہارے اندر نہیں ہے اور سکھ اگر سب نے پگڑی باندھ کر آ جاؤ تمہارے اندر بیٹھ جائے پھر ہو تو ماشاء ہوتا ہے اسلام میں بھائی ہو گیا ایسے نا کپڑے کے بچے تمہیں اتنا طویل نہیں ہے کہ اسلام اسی وجہ سے منع کرتا ہے تو کپڑے کی نشانی جو ہے اسلام کی علامت مت بناؤ کوئی کافر اس کپڑے اور لباس کے رنگ میں آ کر مسلمانوں کو دھوکا دے سکتا ہے ایسے کرتے ہیں ہندو پکڑے گئے سبز پکڑی والے کا استعمال پانچ ہندو پورے پکڑے گئے تھے گواہ موجود ہیں شاہتے موجود ہیں ان کی سنتے نہیں بھی تھی ملطان کے استعمال ہے بندے پیش کر अपने कंपनी के अमन हाफियत का ईस्ट इंडिया कंपनी वो ताजर बनकर आए और सत्तारी से क्या बन गए कोई मेहमान आए मैं उसके लिए चार फाई डालू बिस्तरा बिछाऊ खाना लाऊँ उठकर मेरा घर लूट कर चला जाए यार उसको फिर कहना की उसका दौर तो अमन हाफियत का है चौथ कुत्ते का फिर लाश लाना तो तमच कु के बच्चे अंग्रेज के हरामदावे आगे देखिए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 वो सुनिए थे मारे वो मर गए कुछ मर गए अंग्रेज मुसलमान थे मुसलमानों के पेश हुआ थे वो आ गए कुछ हो रहा है डरवा गए मौका मिला ये है कुत्ता आप जान गए ये दो बंदी है ये दो बंदी है दो बंदी है ये दो बंदी है दोबंदी को करो कुत्ते उसका जवाब दे اگر ادھر کے پٹھانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوبندی کون لوگ ہیں یہی ہے جو ہمیں مروا رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف اور پہلے بھی انگریز کے ہاتھوں سے ہمیں مرواتے رہے تو یہی پٹھان قوم ان کو قتل کر دے کس ہم خدا سے اٹھا کر کہتے ہیں دیوبندیوں کو مدارس کو لے لگا ہوئے اگر ان پٹھانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بہن تو کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا جواب تو انگری گورنمنٹ کو رحم کرا رہا تمہارے تمہارے سارے بندی اس پر تصدیق اپنے ہاتھوں میں کے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے یہ فساد ہے یہ فلاد ہے یہ بکواس ہے آگے سنیے فوجیں باغی ہوئی فوجیں وہ فوج کیوں انگریز حکومت فوج میں جو بھرفیت ہے وہ باغی ہو گئی ہندو کی باغی ہو گئی سکھ کی باغی ہو گئی مسلمان بھی باغی ہو گئے تنگ آگے تنگ آگے مل کر جانا تھا نا فرمان بنی چلو جو قتل کا بند بازار کھولا اور جمع مردی کے گرا میں روکے میں اپنے پیروں پر خود کہاریاں ماری اس بیانک منظر میں ہزارہ بند بگانے کھلا نہ گناہ بھی پھانسی چڑھائے گئے جن کے بچے یتیم اور بیسمت قسمت میں بد دبری پھیل گئی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 اتنی بات یقینی ہے سمجھو بھائی کیا <laughs> <laughs> Yeah. اچھا سبجو بھائی میں نے پھر ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا کہ بیان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو چیلنج سے کام کر رہا ہوں میں اس نے پہلے لکھا ہے یہ پہلے جو لکھا ہے یہاں پر کہ جب ہر طرف اٹھ کھڑا ہوا بغاوت ہو گئی حکومت کا کوئی نظم و ذنا رہا تو کاسم نانوتری اور یہ حضرات سے اکٹھے ہو کر چلے گئے حاجی عبداللہ صاحب کے پاس اور کہا جا کر کے حضرت مہربانی کریں آپ ادھر حکومت ایک چھوٹی سی بنا لیں حالات ایسے خراب ہیں چلو یہ ہے کہ آپ فیصلے بھی کریں ادا کریں فیصلے اسلام کے مطابق کیا کریں اور ہم ادھر رہیں گے اور ہم آپ کی کریں گے اور حکومت یہاں پر قائم کر لیتے ہیں بس یہ وجہ ہوئی کہ ہم یہاں پر شاملی کے مقام پر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 تو اس سے باغی انگریز سے کب بن گئے اس سے بغاوت کا کیا تعلق ہے آگے وہ اپنی سفر پیش کرتا ہے اتنی بات یقینی ہے کہ اس گھبراہٹ کے زمانے میں جب آپ جب کہ عام لوگ بند کاروں گھر میں بیٹھے ہوئے کام تھے حضرت امام ربانی یعنی رشید گنگوئی اور نیز دیگر حضرات اپنے کاروبار نہایت اطمینان کے ساتھ انجام دیتے اور جب سکون میں اس سے قبل مصروف سے بدست ان کا مشغول رہتے تھے کبھی ذرا برابر اطراب نہیں آتا اور کسی وقت حبا برابر تشویش لائق رہے دانے برابر نہیں آپ کو اور آپ کے مختصر مجموع کو جب کسی ضرور کے لیے شاملی کانہ یا مظفر نگر جانے کی ضرورت تو ہوئی غیر درجہ سکون مقار کے نارا اور کمانی نے قدم کے ساتھ واپس لیا انجام میں آپ کو ان مقصدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا. کون سا مقصد جو حکومت کے خلاف چکے تھے ان مقصد الفاظ دیکھتے جائیں نا وہ فسادی ہیں ان مقصدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو گول کے گولتے تھے حفاظت جان کے لیے تلوار البتہ پاس رکھتے تھے یہ حضرات خاطے پڑے اور گولوں کی بچھاڑ میں بہادر شیر کی طرح نکلے چلے آتے تھے ایک مرتبہ ایسا بھی اتنے پاک ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفی سے جانی مولانا قاسم کا بانی اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ونیل حافظ صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوکھیوں سے مقابلہ ہو گیا وہ بندوخی کون انگریزوں انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں صرف بابی اور مخصد کہا جا رہا ہے دل حکومت کے خلاف اٹھنے والے ہاں جو کہ جس طرح سے رحم دل حکومت کے خلاف اٹھنے والے جو تھے نا ان کے ساتھ مقابلہ بھی یہ اب الفاظ ذرا دیکھیے حقیقت نال کا خاندان سارا وہ تار ہو جائے گا یہ نبر کا صبح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 شاملی حکومت والے جو سارے ہیں بندوکی انگریز کہہ رہا سی رو بندوخی انگریز سر گئے بغاوت کی بغاوت ہوئی سی اگریزوں نے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہس جانے والا نہ تھا سرویشوں کا جتھا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 لڑ اپنی حکومت کے لیے رہو اور کتے کا بچہ تو انگریز حکومت کیسے سفائی اس کو کیسے پیش کرو الزام اپنا چلتا ہے جھوٹا سب ہے ساگت کرو کہ تمہارے لیے لڑتے رہے تم مرتے رہے سپنا اٹھاؤ آگے سے اٹھاؤ تو تو پیچھے سے ہم جس تو گرے ہے تمہاری وجہ سے اللہ ارے تورید والے تھے نا اللہ یاد آ گیا اللہ ارے شجاعت و جمع کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زورا آب ہو جائے پتا پانی بن جائے وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلوار لیے جب میں غفیر بندوقیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہے چنچے آپ پر فہرے ہوئے اور حضرت حافظ صاحب وہ لکھا ہے رحمت اللہ ہے تیرے ناپ تنی کے تھلے گولی کھا کر شہید بھی ہو کس کے لیے شہید ہو گئے اگا بھی خراب کر دیجیے پیچھا بھی پو مو رہے پہ نہ ایک برس بہت پکڑ کر بیٹھ گئے جس نے دیکھا جانا کہ کمپتی میں گو ہی لگی اب خراب بن رہی ہے اور دماغ پار کر کے نکل گئی حضرت نے لپک کر سکم کر پتا نہیں بدلز نے تو کرامر اسی کی طرف سے بندی تھی ہتھیار تو لگ رہا ہاتھ رکھا آگے سنیے حضرت مانا مریدان کے ساتھ جو کچھ وابستگی تھی وہ تھی مگر چچا پیر حضرت آمد صاحب کے ساتھ بھی نہایت ہی درجہ مخلصانہ صفا اچھا مطلب حضرت چرچا اچھا. بیس یعنی مطلب ہے اچھا اور حافظ صاحب بھی مولانا کے گویا جا دادا جا دادا شک تھے اسی گمسان میدان میں مولانا کو پاس بلایا تھا میاں رشید میرا دم نکلے تو تم میرے پاس ضرور ہو میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ حافظ صاحب وہاں وہ ہم سے زمین پر گرے دھم سے دھم سے زمین پر گرے معلوم ہوا کہ گولی کاریگری اور خون کا فوارا سے شروع ہو گیا گرنا کا اور حضرت کا لفک کر کڑک کی لاش کا گاند ہے قریب کی مسجد میں لائے. حضرت نفار اپنے سر اپنے رکھ کر بلا کر فکران میں مشغول ہوگریز کی فکار کی دیکھنے والوں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا کی مردانگی پر تعجب ہر کسی کے خاص کر مسجد میں پڑھا بیٹھے ہوئے اپنے نور دیدہ چچا ششنا... ششنا... کے اپنے نور دیدہ نقصف اپنے نور دیگر چرچا کے سفر آخرت کا سما دیکھ رہے ہیں اور اپنے آشے کے محبوب کی نظر کا آخری وقت کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھ سے زبان پر کلام اللہ یہاں تک جہاں صاحب کے رکھتے مثال ہو گیا اور مزید کو پورا کرنے کے باعث مجبور ہو کر بین کھڑے ہوئے بزرگ سے سنا ہے کہ حضرت صاحب شہید کی تلامی اللہ اللہ جس بزرگ جس بزرگ سے حضرت سفارش ہے اور ایانت کے کی تھی جو خود, خود, خود مرید آخری وقت میں اچھا. آخر مارکا آ رہا ہے تو حضرت اپنے شہید شہید وفا روحانی مربی کی شہید وفا روحانی مربی کی ناشت کو کاندھے پر لے کر اٹھے اور چار پہن میں تھانہ میں بسمت مغرب زمین کی گود کے حوالے کیا اچھا کیا بغاوت و فساد کا قصہ فرو ہوا اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے توجہ کون کدھر کی شاملی لی رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی تو جن بز دل مفصدوں کو سوائے اس کی اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹھی سچی تو ہم اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر اپنے آپ کو ظاہر کریں انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گولشاہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا اور یہ مخبری کی کہ کھانا کے فساد میں تھانہ بھون تھانہ بھون جتنی ہونا اشرف خانوی سے اس کی بات ہو رہی ہے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 حالانکہ کمل پوش پھا کر کش نفس خوش حضرات فسادوں سے کوشش دور تھے ملک مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی کوئی کبھی کا ڈپٹی ہوتا اور کوئی کسی جگہ کا صدر صدور ہے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 ملک میں گزرے بننے کا موقع ہی نہیں ملا کہ برات اور صفائی کا طریقہ معلوم ہو نہ اتنا دنیاوی عزت کے جس کا کوئی لحاظ کرے نہ وہ چہل پہل اور بے تک لسانی جس کا پاس ہو جی نہ پانچ روپیہ <تصور> کے بدریہ وکالت کے الزام کو اٹھائیں اور خرچ کریں نہ اس کی جنگ بغاوت کبھی دیکھی نہ سنی تو جس کے نتیجے سے کچھ بھی واقفیت نہ ہو آخر بادل صرف اپنے مالک شاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جو حکم خبر سے شادر ہوا سرکار بند ہونے کے منتظر و آمادہ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 Thank <laughs> you. ح والے حقیقناہ مگر دشمنوں کی جاوا گوئی نے ان کو باغی مفصد اور مجرم اور سرکاری خطاوت پیدا رکھا تھا اس لیے گرفتاری کی تلاشی تھی تلاشی مگر ہستا کی حفاظت برسر تھی اس لیے کوئی سانچ نہ کرنا ہی نہیں چاہتے ارے آئیے برات ادھر دیکھو بھائی پھر سفر نمبر اسی پر گرفتاری و حوالات اور رہائی و برات ہے نا پھر آگے لکھ رہا ہے مگر آپ کو استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے اور سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو کہا ہوا ہے حقیقت میں انگریز حکومت کا جا رہا ہوں فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بار بھی بھیکانا ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اگر مارا بھی گیا حضرت صاحب گرفتاری ہوگی نا الزام دلا دیا گرفتاری ہو گئی پکڑے گئے حضرت پھر حضرت کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان بارے کہ حضرت پہاڑ استقلال پہاڑ بن گئے انہیں فرمایا کہ جب حقیقت میں میں سرکار کا فرما فردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی ٹھیک ہو ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے مالک ہے یہ وہی رہتے علی ہجمری کے لیے بولو رسول اللہ کے لئے بولو تو یہ کتے کے بچے پہتے ہیں مشرق کہتے مالک کہہ رہا ہے مالک تو وہ ہے کہتے ہیں یہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے بولو یہ کیا لکھا ہوا ہے بول کھو کے بچوں سے پوچھ لو کس چیز کا مالک ہے وہ تو ہر صرف غالم تھا آیا ہوا تھا تو نے مالک کیوں کہا مارا گیا تو کون مالک ہے یعنی جان کا مالک کس کو کہہ رہا ہے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 حبیسو قرآن میں صاف آیا رسول رسول ان افسوس مالک نہ مانے کافر ہو جاتا ہے ایمان سے کارو ہو جاتا ہے ہماری جان کے عزت کے مالک جتنا وہ مالک ہے اگر ہم ہم اتنا نہیں ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ان کے برابر مالک سمجھنا میں کافی ہو جائیں گے تو یہ ہے یہ ہے دوبندیت دیکھو لفظ کیا ہے اضرت اور سمجھے ہوئے تھے کہ میں تو سر میں اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک گا اسے اختیار ہے جو چاہے کرے اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا البتہ جب مبارکہ تھے کا سماں بن جاتا تو آپ کی زبان پر یہ پتا آ جاتا ہائی ہائی میرے خیال میں ارے بھائی یہ اتنے تک ان کا تعارف کافی ہے تاریخ دارالوم دیوبند اور یہ جشن دارالوم دیوبند روئے داد سب سالہ جشن دارالوم دیوبند غلام نبی جاں مکتا مکتبہ ہم فیا اردو بازار گزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور پاکستان سے چھپا ہوا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 اور خصوصی شرکت جو ان کی اما جان نے کی تھی نانی اما جان اما جان کیا وہ ہے اندرا گاندھی وہ یہ کھڑی ہوئی ہے یہ آپ اس کی جناب منہوج شکل دیکھ لیں ان کی اما جی کی یہ نظر آ رہی ہے عورت بولو بھائی یہ صفحہ کتنا ہے ایک سو چھتیس ایک سو سینتیس پر یہ اس سال میں تصویر دی ہوئی یہ سر ننگا ہے اس کا سر کے بال نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں اچھا باہیں باہیں نظر آ رہی ہیں تاکہ گھڑی بھی نظر آ رہی ہے ہاتھ میں گھڑی ان کی اما جی کی گھڑی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا پھر یہ عورت کیا پہنتی تھی عورت پہنا اس عورت کی توہین ہے یہ پہنتی تھی ساری کیا پہنتی تھی ساری دنیا جانتی ساڑی ایک ایسا خلیج ترین لباس ہے ہندوؤں کا اور ادھر کے قلمے پڑھنے والے باد لائنوں کا بغیرتوں کا کہ وہ ساڑی جو ہے نا یہ صرف ایسے ایک چادر ہوتی ہے ادھر بازو رنگے ہوتے ہیں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 دیکھنے والا بھی لانتی اور دکھانے والا بھی یہ سارے حدیث کے مطابق لانتی ہو گیا مرکز میں تو لانت پڑ رہی ہے ادھر ادھر رحمت ہوگی دارلوم کی دارالوبان کے مرکز میں کیا پڑھتی ہے اچھا یہ بتاؤ ایسے لوگ تھرکی ہوتے ہیں یا پرہیزگار بولو بولو ہاں بڑی خوبصورت حضرت صاحب سال کا گزر ٹوٹیا ہونا ترکیاں ٹولا کو یار جس کو مرد کہے نکاح جی کرتا ہے کاش میں عورت ہاں حضرت مسکرا پڑتے رہے کہتے ہیں یار حضرت کا بچہ تم اتنا گاڈو ہے بہن چوکے کیا سوچ رہا تو؟ سچی ہے نہ ثواب ملے گا اچھا ثواب ملے گا تو حضرت تم سارے بندیوں کو کہو تم ہمارے لیے یہی دعا آپ کیا کرو یا اللہ میں عورت بنا دے تاکہ ثواب لے لے سونی گانے جیسے جی لگی جت محروم ہے ایسے ٹولہ بہن کا یہ ان کے بلی ہے ارے ہمارے کون بزرگ تھے سر کے سامنے عورت آ سکتی تھی چاہے مسلمان ہوتی ہمارے میاں شیر ربانی رہنا ہوا اور ہمارے ساتھ ساتھ فرما والا رہنا ہوگا یہ وہ لوگ تھے جو عورت سامنے نہیں آ تھی عورت یہ چرکی ہوتا ٹولہ موٹ مارتا مٹ ماروں اور سنو ہے آپ کا سابت کرتا ہوں اسی کتاب سے خدا جب غلط ڈا تو ایسے ہی ہوتا ہے میں اسی <ڈنیوس> گاندھی کی تقریر اور بکواس سناتا ہوں جو انہوں نے خود لکھی ہے جو اس موقع پر اس نے بکواسات کی تھی نا جو لکھی ہے انہوں نے اس کا صرف ایک فطلا میں سناتا ہوں اور اس پر ہی سبحان اللہ پھر دریا جو گندیت سے دریت سے جو گندھیت سے اس کا جواب چاہتا ہوں فلحا تو گرہان ہے منتم سماج ہے یہ اس کی صفحہ نمبر انتالیس پر تصویر ہے پھر گاندھی کی ہے یہ بکوان جناب صدر محترم اچھا اس ملا کو بھی دکھاؤں جس میں حضرت اس کا اعلان کیا تھا یہ بولا ہم کی زیارت کے لیے ہم کے چندے دیکھنے کے لیے پاگل میں تصویر لانے میں ہوتا تو میں تو اعلان ایسے ہی کرتا سٹی والا نا محمد اندرا گاندھی یہ سالم ہے ابھی سالم پتہ نہیں دورا عالم نہیں ہوا سٹی فیکٹری والا نا محمد سالم اندرا گاندھی کو تقریر کی دعوت دے رہے ہیں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 یہ ساری بکواس کرتی چلی آئی جو آگے بتانے کی بات ہے مہاتما گاندھی کون تھا جی ان گاندھیوں کا بڑا تھا نا مہاتما گاندھی جس میں مسٹر جنا کے مقابلے میں ادھر ہمارا ادھر کا گاندھی بزرگ تھا وہ ادھر تو نہیں جانتے تھے ہمارا دونوں گاندھی مل پائے انہوں نے اپنا اپنا کام کیا لیکن وہ گاندھی بڑھ گیا ایسے. اس نے مول کو زیادہ لے ہے سمجھ آئی کہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے وہ تقریب میں کہہ رہی ہے دارلوم نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں دل واسطہ جد و جہد آزادی میں تعاون کیا دارلوم نے کس کی قیادت قبول کی مہاتما گاندھی کی یہ تقریر لکھی ہوئی ہے اگلے سنیے بھائی اسلام اچھا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 کہ ہندوستانی روایت اور تقویم جسے ہم قوم جدید سے تعبیر کر رہے ہیں ان کی خاصیت یہ مذہب سے والوں سمجھو ہر مذہب کا برابر احترام کرنا ہے مذہب سمجھو ان کی خاصیت ہر مذہب کا لفظوں کو سمجھے گا ایسے نیچے نہ پھینکے یہ نہیں کہہ رہا مذہب والوں کی ہر مذہب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 کہ اسلام یہ سکھاتا ہے ہر مذہب کا کیا کرو <تصفح> برابر یار جتنا اسلام کا کرتے ہو اتنا یہودی مذہب, مذہب کا کرو مذہب کا مذہب کا مذہب یہودی دین کا کرو عیسائی دین کا کرو سکھ دین کا کرو ہندو دین کا کرو یہ ان کے سامنے تقریب کر رہی اور یہ بہن چوک داد دے رہا ہے آگے بیٹھے ایک مندہ اٹھ کر نہیں کہتا کہ یہ کیا کفر بک رہی ہے چلو اگر بہن چوتوں کفر جگائتی کاری لی تھی وہ کفر کر لیا تھا چلو اسی پر ہی اٹھ پڑتے وہ اٹھتے اور رہبر آئی تھی وہ سنانے کے لیے آئی تھی یہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو رائے کا ٹونا بستر اٹھا اٹھا کر گمراہوں کو تلاش کرتا رہتا ہے پتہ نہیں کبھی مشکل سے کہاں کوئی گمراہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے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 ہر مذہب کو رسول اللہ نے ختم کیا ہے مکہ مدینہ اور پورے عرب ایجاد سے نکالا ہے یا نہیں نکالا بولو نکالا یہود نشارہ کے مذہب کو ختم کیا آپ نے ادھر سے نکال دیا اچھا ان مذہب والوں کو شر البریہ کا بدترین لوگ کا بد جہان یعنی ساری پہلات مخلوق سے بڑھ کر ان کو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 یہ اتنا ضروریات عظیم سے بڑی بات ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہمارا اسلام دلالت اور بچیدگی جو ہے اس کا اتنا مخالف ارے یار برائی کی اتنا توحید کرتا ہے کہ فرماتا اسلام جب کسی نے دنا کے بدکاری کی اسلام کے آکام میں ہے عوام لوگ جانتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب اس سے حکا پانی رکھنا جائے یا نہیں سو ہے مسلمان ہے سن گنا کرتا ہے سلاب دیکھ رہا ہے اور رہا ہے جنا کرتا ہے لوگ مطلب پوچھتے ہیں اس کے ساتھ برتاؤ جائز ہے یہ نہیں ہے بتاؤ یہ توہین ہے کہ تعلیم ہے بولو جب یہ تو اسلام تو یہ حد تک توہین اس کو فجور کی کرتا ہے تو کو کا احترام کرنا سکھاتا ہے وہ بولو تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر اسی پر اور تبصرہ کرتا ہوں یہ معلوم ہوا ہے کہ سننے والے ہی مرتا سننے والے ہی لام کی مرتا دو پھر اگلی بات یہ ہے کہ چلو جی ہر مذہب کا احترام سکھاتا ہے اور کتی کے بچے ہندوؤں کے مذہب کا احترام سکھاتا ہے تمہارے بیان کے مطابق تو سنی مذہب کا احترام نہیں سکھاتا ہے ہم آنگالی کو دیتے ہیں ہمارے مذہب کو ہر کیسی عجیب بات ہے میں نے ایسے کہا ہے کہ یہ پرستار ہیں انگریز فرنگی کے اور ہندوؤں کی نسل ہیں یہ اسی وجہ سے یہ لوگ سفیر کی محتی ہے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 سمجھ نہیں آ رہی چالیس اور یہ تو امن رحمت کہہ رہا ہے نا اور انہی کی کتابوں سے میں سابت کروں کہ انگریز کی حکومت کیسے ظلم کرتے تھی وہ سر امن رحمت کا ہے جب تمہیں پھنسانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ظلم کرتے ہیں جب انگریز سے لینا ہوتا ہے کہتے ہیں رام وہ سمجھ نہیں آئی یہ کتاب ہے ناری سے تاریخ اتر پردیش کا گورنر ادھر آتا ہے وہ بھی تقریب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی ایل ہیں ایل سی کس کو کہتے ہیں کاسم کو پیغام لے جانے والا ہندو کہہ رہا ہے یہ ہمارے ہیں آہا باقی ملا تو مبلغ نہیں ہو ہوئے والے کتے تو مبلغ نہیں ہو تم ہو یہ تمہاری تاریخ دار داروں کے ہے سولہ نمبر دیکھ لو بھائی اتر پردیش کے گورنر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 لکھی ہوئی ہے مکمل تاریخ کس کی ہے سید محبوب, محبوب رضو کا جو بندیوں کا مسرد آر کے نام سے یہ وہ نہیں ہے اور چابی کس نے امیر محمد خطوف خان اخراج کی اس, ہے. اس کا نام دے کے لکھا اتر پردیش کے گورنر جناب آ, محسوس ہوتی ہے نا وشواناتھ کیا نام ہے نا جناب بزرگ جناباناتھ جناب ناتھ قابل ذکر موسوف تیئیس مارچ انیس سو پینسٹھ کو دارل میں تشریف لائے اور دارو کو دیکھ کر جیسے گہرے اور گرا قدر تاثرات کا اظہار کیا یہاں ان کا نقل کرنا سوالت گزارا ہوگا موسوف نے فرمایا فرمایا وہی تو موسوف نے فرمایا یہ فرماتے ہیں خطرے اور فرماتے فرماتے کیا کرتے ہیں گورنر صاحب نے طلبا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کیا آپ جو کچھ اپنے استادوں سے سیکھ رہے ہیں وہ جو امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہندو کا ہے خیر ہے <laughs> اگر اسلام, اسلام کے وہ دشمن ہے یا نہیں ہے تو <laughs> <laughs> <laughs> یہ جی اسلام اگر ہے تو اسلام پر عمل کی دعوت دے رہے ہیں خیر ہے معلوم ہوا وہ انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سیکھ رہے ہیں وہ تلّہ کہہ رہا ہے جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے اب سمجھ آ گئی ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو چاہ مشرف وہ ترخت کہے رسول اللہ کے صحابہ کو رسول اللہ کے صحابہ کو کہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو تمہارے سر سکھاتے ہیں اس پر ضرور عمل کرو گے یہ <سطور> ممکن ہے یہ دیکھو آگے پھر کیا آپ کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں ہندو دعا کرتا ہے آپ آمین کہتے ہیں اچھا ہندو دعا کیسے کی ہوگی اس نے اپنے خدا سے ہندوؤں کے خدا کر رہے ہیں وہ کہ دعا کرتا ہے حضور بچہ لے کر دے رہے مشرف پیر بابا سے کہہ رہے بابا جی دعا ہمیں یہ مہربانی کرے اللہ سے دعا مانگے اللہ رحم کر مشرف کاٹو کرو بس سے مانگ رہا ہے بت سے مانگتا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ کی ترقی کے لیے اور دوسرے ممالک کے طلب آپ یہاں میرے تعلیم ان کو تعلیم کی سہولت پہنچانے کے لیے دارل سے خصوصی کا ساتھ کرتا ہوں بلے پر طلبا ہمارے ملک کے مہمان ہیں یہ طلب آپ فراغت کے بعد جب جہاں سے اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے تو یہ ہمارے ایل سی ہوں گے ہوا ہے میرے خیال میں اتنا کافی ہے میرا جو موضوع تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا جو دعویٰ تھا اس کو براہین سے کر بڑا ہی کے آگے کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں لڑنے کی رہ جاتی ہے <تصفح> لگ سکتا ہے کیونکہ فرح کو جب بات نہیں آئی تھی روسا علیہ السلام کے مقابلے میں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 ناچیز کے پاس وہ رسالہ موجود ہے اس کے اندر یہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کی تمام شکیں درج ہیں کہ سن کو یہ معاہدہ ہوا تھا برطانیہ اور سعودیہ کا یہ معاہدہ چھبیس نومبر انیس سو پندرہ کو ہوا تب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 تھی پہلی دفعہ اول ابن سعود خاندان وادیوں کا جس پر وادیوں کو فخر ہے کہ ہماری حکومت سعودی میں ہے یہاں پر فخر سے بات کرتے ہیں اگر ہم گندے ہوتے تو وہاں ہماری حکومتوں ہوتی تو میں نے کہا یار بالکل بات تمہاری ٹھیک ہے گندے تو ہم ہوتے یعنی اس کا مطلب ہے کہ مدینے پر جن کی حکومت ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں کرتے ہیں میں نے کہا جو مدینے پر جن کی حکومت ہے ان پر جن کی ہے وہ تو ان سے بھی بہت اچھے ہوں گے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 جس رسالے سے سنا رہا ہوں اس کا میں نجدی تحریک پر ایک نظر بہل ہر قاسمی امرت سر جانتے ہو انڈیا میں آیا ہے حکومت برطانیہ اے اعتراف کرتی ہے اور اس کو اس کو اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ علاقہ کہ علاقہ نجد احسا تقریف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 اپنوں کو دیے جاتے ہیں نا فتح کرنے کے بعد جب ملے گا تو اپنوں کو دیا جائے گا غیروں کو تو نہیں دیا جائے گا وہ غیر تھے وہ سنی تھے جن سے لیا تھا برطانیہ نے جن کے ساتھ وہ کون تھے اور ملک ان کو رائے واپیوں کو توجہ ذرا تو غیر کون بنے اپنے ان کے کون ہوئے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 اور اس کے بعد ان کے لڑکے ان کے صحیح وارث ہوں گے اچھا بہن چوتھ یہاں پر جمہوریت نہیں چلے گی <متنی> ہر طرف تو ووٹوں کی بات کرتا ہے ادھر وراثت چلے گی کہتا <متنی> <متنی> ہے کہ نہ چلے یہ وا ہمارا بیٹا ہے ادھر وراثت ہی چلے ہم <متنی> <متنی> خوشی سے دے رہے تو ماں میں رکھتے ہو ادھر اگر شراب کرو ہم اڑا دیں گے یہ ہمارے بھانجے کی بات ہے خبردار ہم اپنے بانجوں کے خلاف ہم نہیں اولاد کی بات ہے جی. لیکن ان ورثہ میں سے کسی ایک کی سلطنت کے انتخاب و تقرر کے لیے یہ شرط ہوگی آگے صرف اگے آگے بڑھنگے تو کی شرط رکھی شرطات طے اور رہی ہیں ہاں بھارت وراثت منتقل سکے بھی رہے گی لیکن شرط شرط. کہ وہ شخص سلطنت برطانیہ کا مخالف نہ ہو پہلی شرط یہ جی رکھی گئی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 اور یہ کہتے ہیں ہم تو بخاری پہ باہر نہیں جاؤ بخاری ادھر نہیں ہوں اور کسی کٹے دیا پترا یہ دس یہ بخاری چ لبیا سارا کی مخالفت نہیں کرنی مسلمان اور شرائط من درجہ محدہ ہاضا کے بھی خلاف نہ ہو شرطاں ہونا اگے ہو سنو دفا دوم جی سکسانی کون سی شک اگر کوئی اجنبی طاقت سلطان ابن سعود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 سمجھ آئی ہے کیوں وہ ٹوٹ پڑے تھے کہ ان کے ابا جی نے پہلے یہ معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کیونکہ ہم تمہیں اپنا وارث بنا رہے ہیں اپنی جائیداد کا وارس بنا رہے ہیں لہذا اگر کوئی تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا بشرتے ہم سے مشورہ نے کیا ہو اگر ہم سے مشورہ کر کے آئے گا تو پھر تو ظاہر بات ہے, ہے پھر آسر ڈال کے پھیرا گے تھن سمجھ لینے <موزی> ہمارا مشورہ یا اس کو بنوس ابن سعود کے ساتھ مشورہ کرنے کی فرصت دیے بغیر حملہ ابر ہو برطانیہ کو ابن سعود خاندان کے ساتھ اگر مشورہ دیتے فرصت بھی نہیں دیتی انہیں کہ حکومت نے حملہ کر دیتا ہے ضرور ایمداد کرا گے بچاواں گے کیونکہ ساری اولاد مرح گا ٹھیک ہے نا جی دفا دوم دفاع سکتے سال سو اس ماہدہ پر راضی اور وا مدا پر وا کسی غیر قوم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 آسا قطیف تے حبیل تے ناجد تے خلیج فارس فلانیہ جہاں جڑا اسلے طے ہوا سی ان ممالک دے بارے پیارت کہ اس کے کسی دوسرے حصے کو حکومت برطانیہ سے مشورہ کیے بغیر بھیجنے رہن رکھنے مستاجری یا کسی قسم کے تصرف کرنے کا مجاز نہ ہوگا ویچ نہیں سکتے تا کر کے بندہ رقبہ خرید کر سو خدا نے منع کیا ہر تک لانچیا گا تو منافک ا منافکا کتوں تک چھپے گا سورہ لے گاگریزا بنا پتا کہڑی کہڑی چیزاں منا نے اس رقبے دیا بیچنا بیچ نہیں سکتے गहने रखा गिरवी गिरवी नहीं, सकते। नहीं रख नहीं गिर्वी। गिर्वी नहीं सकते और या आने भी उते कंजरा तू ओ गुलाम के टू बैठा हुकूमत कि मालिक होंद मे तुसा पैक करके लिखी बैठे जी असा वेच भी नहीं सकते گر مطلب تو گروی رکھ لو پیسے دے دو جدو پیسے ابھی توڑا گے رقبہ واپس رکھ لے کام بھی نہیں کر سکتے وہ یار سمجھ نہیں لگی ہوئی آ گروی نو سمجھو تو سج گروی میں نے یہ کتاب آپ کے پاس راہم رکھی گروی رکھی کیا مطلب یہ کتاب آپ کو لیا یہ ہوتا ہے کہ مت میں میں آدھے گروی ہوں شاید میری ہے صرف ایک ضمانت برطانیہ بھی پابندی لائی ہے پوتے ہو یہ بھی نہیں کر سکتے مستتاجری رقبا جاندے سے جدو دے سکتے ہوں پیچھے رہسو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 ممالک مذکورہ بالا میں کوئی رعایت یا ایسنس دے ایسنس کی بلام دے لائسنس لائسنس ہی کی مطلب لسنس کا حضرت جی ابن سعود وعدہ کرتا ہے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 اپنے امام سے کہتا ہے مختلف کہتا ہے اپنے امام سے حضور ارشاد فرمائی جی. یعنی ارشاد کا اصلی مانا ہوتا ہے راہبری کرنا جی. آپ راہبری کریں ہم غلام حاضر ہیں ہم غلام جی ہاں بن گئی چاہیے فوج نہیں بناؤں گے سرکار کیونکہ انہیں پہلے بچ لکھ دس تحفظ اچھا کر اگر تو آڈے سے بارو حملہ کوئی کرے گا تو, تو خود نہیں بنانا کرنا اچھا اور حکومت برتانے کے ارشاد کی تعمیل کرے گا وعدہ کرتا ہے یہ سمر کی قید نہیں ہے کہ وہ ارشاد نہ لانگ پیاں ہاتھ کٹی دیکھو کتے یہ سمر کی قید نہیں ہے کہ وہ ارشاد اس کے مفاد مخ... کے مخ... خلاف ہو یا موافق کہ برطانیہ جو حکم کرے گا چاہے تمہارے مفادات کے اعودیوں خلاف ہو چاہے تمہارے مفادات کے حق میں ہو تمہیں ہر صورت میں پابند ہونا پڑے گا بات صحیح اور سونا میں انہوں لکب دیتا ہے نوتے <تصفح> نا نم جی سکوڑی نینا ہونا ایک لکب جی لان جا کی مجنو تیر خلاف نا آج گل کی مجنو آخ گا را لے ماں میم قتل کر کے تر جانا وہ چن سی میری دے خلاف میرے یہی مجنو ہے یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ انگریز کے مخالف ہے برباد ظلم منٹ کے ٹر جانا پر یہ تو نہ آخا لے پاؤ میں کر کے میں ترجمان بھابیا پچھلے اسے موجود اندر تارا سنا چکا پچھل اگر اسی طرح کی سسکیاں ان کے اندر سے نہ نکل رہی ہوں بات پر کہ صرف ان تو متعلق یہ کہا گیا انگریزوں کو کہ یہ بغاوت کرتے ہیں پھر جدو انگریز حکومت دیا تاریف کی وہ آپ موضوع کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے ہاں جی اس کے مفاد کے خلاف ہو یا وہ آپ یہ بتاؤ چلو بھی ٹولا ہے ماشاءاللہ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 تو اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ چاہے اسلام کی بات ہو چاہے کوئی ہو جو تمہارے خلاف ہے ہم کبھی کریں گے ان سب میں لگی اسی آخو گے یار چیز وہاں پر تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے بھائی خارجیوں کا تمہیں ایس حقیقت تو پتہ نہیں ہے چور کا ہاتھ باہر والے کا کاٹتے ہیں کتی کے بچے اپنے اندر والے عرب والے کا نہیں کاٹتے خارجیوں کا ہاتھ وہ خارجیوں کے لیے رکھا ہوا ہے باہر سے اگر آ کر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کر دو تاکہ کجرے کا ہاتھ بکھاؤ کٹیا خود وہاں پر سعودیہ کا رہیشی بندہ بتا کر دیا ہے اس نے کہا یہ قانون خارجوں کے لیے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 چور کا ہاتھ ادھر کٹ جائے تو ٹنڈا کرتے ہیں اتنا ظلم انتہا پسندی جب ہو رہی ہے ہوئی ہوئی انسانوں کے ہاتھ کٹ جا رہا ہے تیری بہن کھوتے لہنگے وہ تھے کٹیلے پہنے وہ کاگلے کٹی لے پہ وہ کھوتیاں باہر کٹین پہنے ادھر کیوں نہیں بولتا کیوں بولے اس کو مذہبی حکومت گوارا ہے مگر واپی کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ ان کو پتہ ہے کتا ہمارا بھائی مان ہے لانتی اگر یہ چور کا ہاتھ بھی بکاڑ لے گا تو کوئی اب سمجھ آئیے پانچویں دفعہ ابن سعود احد کرتا ہے اچھا میں یہاں پر پچھلی دفعہ پر پچھلی دفعہ پر بات کرتا ہوں یار تبصرہ رہ گیا تبصرہ رہ گیا تبصرے چاہیے انہیں آخیا یہ آہد ہوا نہ بیچنا ہے رقبہ نہ رہن رکھنا ہے نہ مستری کرنا ہے نہ کوئی اور تصرف کریں گے جو کچھ کرنا ہے صاحب برطانیہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے اچھا بات بت یاد سید سیدمبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا خون وہاں گرایا کیونکہ جو صحابہ کرم تھے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ تھے یا نہیں تھے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 کہ رسول کہتے ہیں میں نے تو اپنا یہ علاقہ سب پتا اسی لیے کیا ہے تاکہ میری امت بسے یہ امت کو بسنے کی بج ایمان سے بتاؤ جب آڈر ہی اس پر برطانیہ کا چل جس رقبے پر جس جائیداد پر آڈر کسی کا چلتا ہے وہ اسی کی ہوتی ہے نا یہ بتاؤ ایمان سے میں عرب کے کتوں سے پوچھتا ہوں اے عرب کے انگریزی کتے اے حرام زادے نسل یہ بتاؤ حرامزادے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 یہ جی متحدہ امارات ہے یہ فلانے ریاستیں یہ فلانی ریاست کتے تو انگریزی کتے ہو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے تمہیں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے تم کاٹ رہے ہو ان کا ہو رہا ہے چل رہا ہے ایسے ہے نا اچھا بتاؤ ان سے پوچھو وہ ظالموں تم تو قرآن کے ساتھ جلد ہو تم تو بخاری کے ساتھ جلد ہو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 अज तक हम कोई थान ना लैंड ना वेचन देंच सकते जी वेचन देंच सकते जी अच्छा फिर मतलब जो आवाम बैठी फुदू होगी फुदू ही हो बोलो है जब लांसी ही नहीं, सकते, जब नहीं सकते, तो कोई नीचे कौन बेच सकेगा बोलो अरबी है डोरू के डोरू ने भेन चोद डोरू बंदर पुत्र खुश हो हमारा तेल है नहीं तेरा तेल नहीं तेरा तेल निकलिया कदरा अगला रख के तेरा तेल कदिया ला हम सूर सूरों आकर रहे खड़े हो भैन जको इस गल के पिछे माशा जी दुबई हवा कबले में भैन जगका दुबई तेरे कबले दुबई पिछई दुबई आंदे कबले तेन दबी आज <laughs> <laughs> आई नहीं आई यार एदू कौ बन गई यार कमाल एज इन्हे के पुत्रा सारा कुछ खोल के रख दता यार किसी को गलां समझ नहीं आईया ملا کنجر جڑے سن وہ جدو بھی جلسہ کیا انہیں دیکھ بحث کی جی کچے جی کسی تے گدالی دے کے بےگیا یہ تیرے پیو دفنا سی یہ کھاتے کھلے رات پی سن تے سامنے کجرو تو سب بیان کیوں نہیں قوم دے سامنے پیش کیوں نہیں قوم پتہ لگتا کہ یار است غلام در غلام واقعی بات فریر گلام آس छोड़ो पाकिस्तान मैं गाल ही अरब नीकर जाए हाल इन जेवे बरतानिया उन्होंने आजादी दे गया इवे मिश्र दे गया हां जी इन सामने दे गया जिम्मे उन्होंने दे गया इतने भी मुझे खबरदार साजी के खिलाफ इतने चू भी की चटी भी निकल जाना थी पाप ले अंदर पापी रहे मेरा खबरदार सा मर्जी के खिलाफ तो अबूत्र भी नहीं करना میں پاکستانچ پابندی نہیں مطلب بترین غلام نے خالی غلام ہی نہ ہوئے بابی دے بدترین غلام ہوئے پتا پانی خرید کرم نے جڑا وابڑی ہے نا یہ اپنی بھی جا اور میں پھر اتر تبکرے چل رہا آنا سچی دسیا جی سمبیا گرام حاجی کا حاج کا کن روپیہ لے جاتا یہ سچی دسیا جی ہوں حاجیہ کا چار چار لاکھ روپیہ جو بنتا ہے خرچ ڈیٹی شمار ہونی ہے یا پیار دنانا شمار ہونا سچی دسیا جی ہاں تین لاکل را کے دونوں دسو بھی یہ نگرانا شمار کرو گے کہ بابے ہو دربار سے حصہ پائی جانے اچھا ہوں دسو اللہ دے کار مسجد دے آڑے دعڑے جڑا بندہ چاروں طرف گھیرا ڈال کر رسلا اٹھا کر کھڑا ہو جائے گئے وہی نماز پڑھے گا جو پہلے پیسے ادا کرے گا اس <laughs> کو کیا کہو گے تمہاری زبان میں اس کو کیا کہنا چاہیے میری زبان میں تو اس کا نام ہی نہیں ہے <laughs> دربار ترپ بچا صرف مینو ایس دسد نظرانہ شریعت کی ادا نا ہے جہاں کنجر انج کار دا کر رب دریف میرے مستفا شہر کو میرے مستفا دل پاک تہذور کی بار گاہ پتہ نہیں کنی دنیا تڑفی پیے جی آر پھر ٹر جائیے بکے مار کے ٹر جائیے تر سے جائیے یار ایک بار گئے چھ چھ مہینے کا سفر کر کے دنیا جاتی سال سال کا سفر کر کے تو جا کے حاج کرتی سی پیدل پی لوگ جانے ہوں سن حالے تک تھلو میں تھی یہ صرف اپنی بغیرتی جا نگرانہ بغیر رکھو جیٹی بھنو ساری پالے کر لو ویسو دنیا جاتی کھیں مستفا د آستان نے جی سر جائے ماں شناختی کارڈ کوئی ماں کا جرکان والا رب کے گھر چاہے بمار ہو رب کے گھر چ نہ جی وہ پیرے گھر والے وہ دسو ایمان دسو کہ گھر رب کے گھر چفا لینی ہے کہ نہیں وہ سفا دربار سے رب در ڈکیٹی لائی کڑے رب دھیرا پا کے کھڑے محاصرہ کر کے اندر نہیں جان دینا کسی جنا چین لکھا روپے منہ چ نہیں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 اور یہ روک دیتا سب مخالف ہو جاتا کیا ایک نئی جنگ چھڑ پڑتی برطانیہ کے ساتھ اپنے دا دا دا ششم ابن سعود اپنے پیش رسلاطین نجد کی طرح عاد کرتا ہے کہ وہ علاقہ جات کویت بحرین علاقہ جات رواصا عرب عمان کے ان شاعری علاقہ جات اور دیگر ملحقہ مقامات کے متعلق جو برطانوی حمایت میں ہیں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 وہ کبھی کہتے تھے کہ آ کر جب سمتے ہیں رسول اللہ کو تو یہ بوسے دیتے ہیں تو اللہ اقبال نے کہا تھا تو ہم آ تو ہم آ میں دوستی تاب اندر بڑے دوست سجود عبد العزیز یہ اسی عبدالعزیز کا ذکر کیا ہے یہ اسی ابن سعود تنظیز کا اقبال نے خا ازمویا نروبہ مزمویہ خا کے کرے دوست کہ واہ تم کہتے ہو وہ بھی کہتے تھے نا بھائی یہ روزہ رسول اللہ کو جب چومتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال نے جو جواب لکھا تھا ایک ربائی لکھی تھی جس میں فرمایا کہ کاش کے محبت کی جو شراب ہم نے پی ہے وہ تمہیں بھی مل جائے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 اور نام لے کر اقبال نے اس کو نشانے ترتیب بنایا سمجھ نہیں آ رہی آپ سجود نیس یہ سجدہ نہیں سجود نیس اے عبد العزیز ہے عبد العزیز سجود نیز یہ سجدہ نہیں ہے بروبم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 و نمائندہ برطانیہ خلیج فارس اور دوسرا دستخط چیز چیز نائب ملک اعظم واحف آئے ہند اور یہ انیس سو اٹھارہ مئی شملہ وائب شملہ شملہ کا مقام در انڈیا میں کا مقام شملہ اٹھارہ مئی انیس سو سولہ کو تصدیق ہو چکا ہے دست خط اے ایچ گرانٹ فیکٹری حکومت ہند شعبہ خارجہ و سیاسی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 ہاں بہت